w the revival of Iman کے اندر ہر انسان کے آنے کا راستہ ایک ہے اور اس دنیا سے جانے کا راستہ بھی ایک ہے جو انسان اس دنیا کے اندر آیا وہ ماں کے پیٹ سے اور جو انسان اس دنیا سے جائے گا تو ملاپور موت کچھ تیز اب سے کرے گا وہ چلا جائے گا آنے کا بھی ایک راستہ جانے کا بھی ایک راستہ چاہے جہاں کہیں بھی ہو اسی طرح اس انسان کا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا اس کا بھی صرف ایک راستہ ہے دوسرا راستہ کامیابی کا نہیں صرف ایک راستہ ہے چاہے مالدار کامیاب ہونا چاہے چاہے غریب کا کامیاب ہونا چاہے چاہے گورا مرد کامیاب ہونا چاہے چاہے عورت راستہ صرف ایک ہے اور وہ راستہ کیا ہے من آمیرا صالح منظک اور انسا بہوا میرا مرد ہو یا عورت جس نے اچھا عمل کیا اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو تو اللہ نے دونوں طرف کے کامیابی وعدے کر دیے دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی ایک تو ایمان اور دوسرے اچھے عملوں کا ہونا اس پر خدا کا وعدہ کامیابی کا ہے لیکن انسان کو ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جو بغیر ایمان والے ہیں اور خراب عمل والے ہیں ان کے بھی بہت بڑھیا بڑھیا قسم کے بنگلے ہیں بڑھیا کھانا کھاتے ہیں بڑھیا کپڑے پہنتے ہیں عیش آرام میں رہتے ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اسے تو مل گئی حالانکہ اس کے پاس عمل بھی اچھا نہیں اور اس کے پاس ایمان بھی نہیں لیکن اسے کامیابی تو مل گئی بس یہ مغالطہ اور یہ غلط فہمی ہر زمانے میں دنیا کے انسانوں کو لگی یہ غلط فہمی قانون کو فیرعم کو ہوئی سمجھ ہوئے رہے. اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی یہ غلط فہمی ہو رہی کہ موجودہ زمانے میں بڑھیا کھانا بڑھیا کپڑا ملنا بڑھیا مکان ملنا بڑھیا سواریاں ملنا اچھی اچھی نعمتوں کا ملنا اس کو انسان کامیابی قرار دیتا ہے لیکن انسان کے اندر تین کمزوریاں ہیں ایک کمزوری تو یہ ہے کہ انسان کو جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی جو ان جگہ میں ہے وہ پوری دیکھتا ہے نہیں. ماں کے پیٹ میں انسان تھا تو پوری عورت کا نظام دکھائی نہیں دیتا تھا मां के पेट के अंदर घिरा हुआ है तो औरत नाक और कान जबान हाथ पैर कुछ दिखाई नहीं देता उसे दुनिया के पेट में आया तो औरत तो बुरी दिखाई देने लगी जिस पेट से निकलकर आया लेकिन अब दुनिया बुरी दिखाई नहीं देती छह आसमान दिखाई नहीं देते छह जमीने दिखाई नहीं देती ایک آسمان کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے ایک زمین کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے اور زمین کے اندر بھی جون جگہ ہے وہ جگہ بری دکھائی نہیں دیتی ہم مسجد میں بیٹھے ہمیں پوری مسجد دکھائی نہیں دیتی تو ایک کمزوری انسان میں یہ ہے کہ اسے جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے اس کو ساری جگہ بیک وقت دکھائی دیتی سمندر کے اندر کی مچھلیاں دکھائی دیتی ہے ساتویں زمین پر کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو وہ بھی دکھائی دیتی ہے اللہ کو ساری جگہ دکھائی دیتی آسمانوں کے اوپر کیا زمین کے نیچے کیا اللہ کو سب دکھائی دیتا دوسری کمزوری انسان کے اندر یہ ہے کہ اسے زمانہ پورا دکھائی نہیں دیتا پہلا تو پلیس پورا دکھائی نہیں دیتا دوسرا ہے کہ ٹائم پورا دکھائی نہیں دیتا جو زمانہ گزر چکا جسے ماضی کہتے ہیں یا جسے پاسٹ ٹینس کہتے ہیں وہ زمانہ تو ہاتھ سے نکل گیا جو زمانہ انسان کا گزر چکا مطلب کسی کی پچاس سال کی گزر چکی کسی کی ساٹھ سال کی عمر گزر چکی تو جو زمانہ گزر چکا وہ تو ہاتھ سے نکل چکا اس کے اندر جو غلطیاں ہوئیں اس غلطیوں پر جو پریشانیاں آئیں جو اب تک باقی ہیں وہ زمانہ لوٹ کے نہیں آئے گا جو ان غلطیوں کو آدمی ٹھیک کرے جو زمانہ گزر چکا وہ تو ہاتھ سے نکل چکا اور دوسرا زمانہ اگلا ہے زمانے تین ہیں ایک تو گزرا ہوا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا اور ایک زمانہ اگلا آنے والا مستقبل فیوچر ٹینس وہ زمانہ انسان کے ہاتھ میں نہیں اور اگلا زمانہ ہے بے حساب کبھی ختم نہیں ہوگا میری بہنوں یاد رکھنا اگلا زمانہ کبھی ختم نہیں ہوگا تم سمجھ رہی ہوں گی کہ موت پر ختم ہوگا ہرگز نہیں موت کے بعد یہ زمانہ چالو رہے گا منزل بدل جائی لندن سے پیرس چلے گئے پیرس سے نیو چلے گئے نیو سے لندن دلی چلے گئے جگہ بدل گئی اسی طرح انسان کی چار منزلیں ہیں چار جگہیں ایک تو منزل ماں کے پیٹ کی ہے دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی ہے تیسری منزل قبر کے پیٹ کی ہے اور چوتھی منزل جو ہے وہ آخرت کی ہے ماں کے پیٹ کی منزل میں انسان کا بدن بنتا ہے دنیا کے پیٹ کی منزل میں انسان کے اندر خوبیاں بنانے کے لیے بھیجا ماں کے پیٹ میں تو شاست بنی دنیا کے پیٹ میں تو شفا بنا محنت کر گئی اور قبر کا پیٹ جو ہے یہ بیچ بیچ کا ہے اور اصل آہد ہے وہاں سے گزرنا نہیں وہاں ٹھہر جانا ہے. تین جگہ سے جو گزرا ماں کے پیٹ سے گزرا دنیا کے پیڑ سے گزر رہا ہے میری بہنوں یاد رکھنا یہ دنیا ویٹنگ روم ہے یہاں پر جس کو ویزا ملا ہے وہ فی ویزا ملا ہے ٹرانزٹ ویزا انٹری ویزا یہاں کسی کو نہیں ملا تم سمجھ رہی ہوگی تو ہمارا تو برٹش پاسپورٹ ہے ہمارا تو برٹش پاسپورٹ ہے یا اگر انڈین یا پاکستانی پاسپورٹ ہے تو ہمارا ویزا جو ہے وہ انٹری ہے نہیں میری بہنوں یہ غلطی ہے تمہاری اس دنیا کے اندر جس کو ویزا ملا وہ ٹرانزٹ ملا ماں کے پیٹ سے آیا قبر کے پیر کی طرف جا رہا گزر رہا ہے ایک انسان دنیا کا بتا دو کہ جو یہاں ٹھہر گیا ہو بھلے میں بھلا برے میں برا یہاں نہیں ٹھہر سکا اسے تو یہاں سے جانا ہے کوئی ٹھہر نہیں سکا حضور اکرم شا سن بھی دنیا میں ٹھہر نہیں سکے تشریف لے گئے اور برے میں برے آدمی آرون فرون یہ بھی ٹھہر نہیں سکے موت کے پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے بلا ہو یا برا مر جانا ناکامی نہیں موت پر فرشتے دھکے مار کے جہنم میں داخل کر دی یہ ناکامی ہے اور موت کے پھل سے گزرنے کے بعد میں فرشتے استقبال کر کے جنت پہ داخل کر کرنے کے کامیابی لیکن وہ جنت جہنم دکھائی نہیں دیتی جیسے ماں کے پیٹ میں تھا تو چاند سورج دکھائی نہیں دیتا تھا آج دنیا کے پیٹ میں ہے تو جنت جہنم دکھائی نہیں دیتی ماں کے پیٹ سے آ گیا تو چاند سورج دیکھ لیا دنیا کے پیڑ سے چلا جائے گا موت پر تو جنت جہنم دیکھ لے گا جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے درزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ اس لیے دنیا کی زندگی یہ دنیا گزرگاہ ہے قیام گاہ نہیں ٹرانسٹ کی جگہ ہے کتنا ہی بڑا بنگلہ بنا لوں ہمارا مکان بن تھا بڑے بھائی مرحوم نے یوں کہا کہ ذرا دروازہ بڑا بنے ہم نے کہا کیوں انہوں نے کہا تاکہ جنازہ نکل سکے ارے میں نے کہا بھائی یہ بات کر رہے انہوں نے مولوی صاحب جنازہ تو نکلے گا یہ تو طے ہے اتنا بڑا مکان बनाओ جس से سے جنازہ نکل سکے تو بھائی یہاں سے تو گزرنا ہے میری بہنوں تم سمجھ رہی ہو کہ میری عمر بڑی ہو رہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری عمر چھوٹی ہو رہی تمہارے ذہن میں کہ میں پچاس سال کی بن گئی اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب تم آئی تھی تو تمہارے مقدر میں ساٹھ سال کی عمر لکھی تھی جب دنیا کے پیٹ میں آئی تو تمہاری عمر پانچ سال کی ہوئی تو پچپن سال کی رہی دس سال کی ہوئی تو بھی پانچ سال کی رہی اس وقت میں تم پچاس سال کی ہو جب تمہاری عمر دس سال کی باقی رہ گئی ٹنکی کے اندر پچاس گیلن پانی تھا ایک ایک قطرہ نکلتے نکلتے نکلتے پچاس چالیس گیلن نکل گیا تب دس گیلن رہا تو تم یوں سمجھ رہی ہو کہ میں بڑی بن رہی ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم چھوٹی بن رہی ہو اس لیے کہ تمہاری عمر گھٹ رہی ہے تم کہہ رہی ہو میری عمر بڑھ رہی ہے میں کہتا ہوں تمہاری عمر گھٹ رہی ہے کیونکہ تم موت کی طرف جا رہی ہو تو میں ایک کرتا تھا کہ زمانہ جو اگلا ہے یہ بے حساب اور لامحدود ہے کبھی ختم نہیں ہوگا موت پر بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ موت کے بعد بھی چلے گا ادر کا زمانہ چلے گا اور آخرت کا چلے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا آخرت میں ہر انسان کو انٹری ویزا ملے گا وہاں ٹرانزٹ ویزا نہیں انٹری ویزا یا تو کیم خانے کا ویزا ملے گا اور یا مہمان خانے کا ویزا ملے گا اللہ بہت بڑے تو ان کا قید خانہ بھی بہت بڑا تو اس کا نام جہنم تو ان کا مہمان خانہ بھی بہت بڑا تو اس کا نام جنت جو جنت میں گیا ہمیشہ رہے گا اور جو جہنم میں گیا بغیر ایمان کے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اگر کوئی ایمان والا مرد یا عورت اپنے اعمال خراب کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا نمازیں نہیں پڑی نمازیں نہیں پڑی شوہر کو مجبور کیا فیشنیبل کپڑوں کے لانے پر بڑھیا قسم کی رضاؤں پر شوہر سے کہہ دیا تیس سال ہو گئے اس مکان میں رہے تم نے شروع میں خریدا تھا سود کے پیسوں سے اس کے ہر ویک میں پیسے ادا کرتے رہے پیسے ادا ہو گئے قرضہ ادا ہو گیا سود ادا ہو گیا لیکن یہ مکان آؤٹ آف فیشن ہو گیا اب تو فیشنیبل مکان چاہیے جن عورتوں نے مردوں کو مجبور کیا فیشنیبل مکان پر تو پھر یہ مرد سود کا قرض لے کر فیشنیبل مکان لایا ہر چیز جو ہے وہ آؤٹ کا فیشن ہو جاتی ہے یہ اللہ کے دشمنوں کی چال ہے منڈیاں چلانے کے لیے اور اس کا جواب نبیوں کی طرف سے جو ہے وہ ہے سادگی لیکن یہ عورتیں اگر سادگی پر آتی ہیں تو ذہن ان کا یہ بنتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں انفٹ ہو جائیں گی لہذا لہٰذا ملا ٹائپ کی سادگی کی بات تمہاری صاحب مت کرو ماڈرن ٹائپ کی عورتوں کے سامنے تمہارا ارادہ ہمیں ملانی بنانے کا ہے کیا تو ماڈرن طریقے پر ہیں ماڈرن زمانہ ہے ماڈرن جگہ ہے تو اس طرح امال کو خراب کیا لیکن ایمان ہے اللہ کو مانتی ہے رسول کو مانتی ہے آخرت کو مانتی ہے فرشتوں کو مانتی ہے لیکن اعمال خراب ہو گئے کیونکہ عمل اچھا بن نہیں سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ جاوے جو عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا تو وہ عمل خراب ہوا اور یہ اللہ کے دشمنوں کے جیسے کپڑے اور مکان اور معاشرت اور رہن سہن اس میں مزہ تو بہت آتا ہے لیکن اس کا انجام اور اس کا پرینام اور اس کا آخری نتیجہ اور اس کا ریزلٹ بہت خراب آئے گا موجودہ زمانے میں تو مزہ آ لیکن جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی اور جس دن موت پر فرشتے پیٹنا شروع کریں گے اور قبر کے اندر جو پشدہ کاٹنا شروع کریں گے اور آگ جلانا شروع کرے گی اور وہاں چیزیں مار کے خدا سے کہے گی اے میرے اللہ دنیا میں واپس کر دے اب میں اچھا کام کروں گی اور رسول کریم سا سب کے طریقے پر چلوں گی اپنے شوہر کو سودی کاروبار پر مجبور نہیں کروں گی حرام کمائیوں پر مجبور نہیں کروں گی چٹنی روٹی پر گزارا کر لوں گی ندی کا دامن نہیں چھوڑوں گی کیونکہ آج رے مار رہے سانپ کاٹ رہے چیخے مار رہے کوئی بجانے والا نہیں کوئی حمایت کرنے والا نہیں قبر میں وہ کہے گی کلا میرے کو واپس کر دے قال جا دہ مو پال رج لالی آ مروس والی ماتر کلہ انہی ما بنی زہ इन आयुन युवा सूहू जब इस मुजिम की मौत आती है तो कहता अल्लाह मेरे को वापस कर दे मैं लो एंट्री में आ गई मैं वंदे में आ गई अरे लाल बत्ती थी फिर भी मैं मोटर चल पड़ी और पुलिस वाले डंडे मार रहे तो इसी तरह आदमी जो गलत रास्ते पर चलता है تو اللہ تعالیٰ بھی ڈنڈے مارتے ہیں زلزلوں کے ڈنڈے سیلاب کے ڈنڈے طوفان کے ڈنڈے جنگوں کے ڈنڈے فسادات کے ڈنڈے عہد سالیوں کے ڈنڈے یہ عورتیں کہہ رہی ہوں گے مریصا کہاں کی کہہ رہے نہ یہاں زلزلہ نہ یہاں عہد سالی نہ یہاں سیلاب نہ یہاں طوفان یہ مریثا کہاں کی کہہ رہے یہاں تو پانچوں انگلیاں گھیمی اور سر کڑھائی میں ایسے مزے آ رہے مریض صاحب تم انڈین بلیک مین پتہ نہیں کہاں سے آ کر کیا کیا باتیں کر رہے قارون کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی مثارِ السلام جب کہتے تھے فراہم کی بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ غلط چلنے والوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں ایک دم سے نہیں پکڑتے ढील देते दे। हैं जैसे चूहा तुम्हारी रोटी खा गया तुम्हारे कपड़े खा गया तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम पिंजरा लाई और पिंजरे के अंदर बढ़िया किस्म की गरम गरम नरम नरम रोटी घी वाली लगा दी अब चूहा क्या समझा گی والی روٹی تو کھانے کے لیے ہودار مکان رہنے کے لیے دروازہ کھلا ہوا گھسنے کے لیے اور چاروں طرف سارے سوئے ہوئے ہیں اور سننا है حالات نارمل ہے چلو گھسو اندر وہ چوہا گھس گیا اندر تو بس یہی حال ہے کہ جب یہ انسان نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پنجروں میں نعمتیں ڈال کے اور دروازہ کھول دیتے گرفتار کرنے کے لیے خوش ہو کر نہیں قرآن میں اللہ یہ کہ فَلَمَّا ما روکی روبی فتح نہ ابوا کا کل رشی ماں اون تحد نہ ہوں برقتم فریدا ہوں مبلس اللہ نے جو نصیحت کی اس کو بھول لے تاکہ سوسائٹی میں انفٹ نہ ہو جائیں تاکہ ہم کو یہ ڈیک وڈ نہ کہنے غلط غلط کام کیے تو اللہ کہتے ہر چیز کے ہم دروازے کھول لیتے ہیں بڑھیا میں بڑھیا کھانا کپڑا مکان ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں اب آگے کہتے ہتھا ایجا بھر ہوں کہ ماں اون تب یہ انسان ان نعمتوں کے اندر اترانے لگتا ہے جو نعمتیں اسے مل گئی تو اتنا اللہ کو پسند نہیں اتنا کو پسند نہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ بہنیں کہہ رہی ہوں گی مریض صاحب ہم کو اگر اللہ نے نعمت دی تو تمہاری جان کیوں جل رہی سلیم اللہ سلام کو بھی تو نعمت ملی تھی داؤد علیہ السلام کو بھی تو نعمت ملی تھی پوری دنیا کی حکومت ملی تھی تو اللہ نے ہم کو بھی نعمت دے دی تو تمہاری جان کیوں جل رہی اگر سلیمان علیہ السلام جیسی نعمت میری بہنوں آپ کو ملی تو مبارک سلیمان علیہ السلام والی نعمت تو وہ ہوگی جو فرما برداری کے ساتھ ملی اگر اللہ کے حکموں کو پورا کر رہی ہو اگر اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے اپنے گھر والوں کو جماعتوں میں بھیج رہی ہو گھر والوں کے جماعت پہ جانے کے بعد گھر پر تم پر جو تکلیف آئی اسے برداشت کر رہی ہو اور اس پر اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تمہیں تو یہ سلیمانی اور داؤدی نعمتیں ہیں یہ چوہے کے پنجرے والی نعمت نہیں یہ توتے کے پنجرے والی نعمتیں پتا نہیں توتا جانتی ہے کہ نہیں یہاں کی عورتیں ارے پوپرس تو شاید جان گئی ہوں گی ارے بولے نا خدا کے بندو میں جانتا ہوں یہاں کی رت کو روبٹ کہوں تو پیریٹ گنگریزی رنگ ارے جس کی چونچ لال اور جس کا بدن ہرا اور ہے پرندہ تو اس کو بھی پنجرے میں رکھا جاتا ہے उसको भी नेमत दी जाती है पिंजरे में तोते को नेमत दी जाती है दिल दहलाने के लिए और चूहे को वहां तोते को पिंजरे में नेमत दी दिल दहलाने के लिए और चूहे को पिंजरे में जो नेमत दी वो दिल की भड़ास निकालने के लिए दोनों में फर्क है تو اگر یہ نعمتیں میری بہنوں حلال کمائی کے ساتھ ہیں اللہ کے دین کے پھیلانے کے ساتھ ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ ہیں رسول کریم سلسم کے طریقے کے ساتھ ہیں رہن سہن رسول کریم سلسم کے طریقے پر ایمانی آماد ہے ایمانی اعمال ہے ایمانی معاشرت ہے اس کے ساتھ اگر یہ نعمتیں ہیں مدارک یہ دارو کی نیامتیں ہیں فرمانی نعمتیں ہیں اور یہ طوطے کے پنجرے کی نعمتیں ہیں لیکن اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ رہی ہو اور فضور احترم سسندر کا طریقہ چھوڑ رہی ہو اور مردوں کو حرام کمائیوں پر مجبور کر رہی ہو اور لڑکوں لڑکیوں کی شادیوں کو دھوم धाम کے ساتھ کر رہی ہو اور ان شادیوں کو اتنا مہنگا بنا رہی ہو کہ شادیاں مشکل ہوگئی تو بہنوں یاد رکھنا اگر شادیوں کو مہنگا کرو گی تو ضلع سستا ہو جائے اور اگر شادیوں کو سستا کرو گی تو اسی نہ مشکل ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ہماری بیٹیا افضل نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ سرنگ صاحب زیادہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو سیدھے سادھے طریقے پر ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو بالکل سیدھا سادہ کوئی خرچ نہیں مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا مدینہ منبرہ میں رخصتی ہوئی اور کتنی سیدھی سادی رخصتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی رسول کریم سا سلم سے نکاح ہو گیا وہ کھیل رہی تھی جھولا جھول رہی تھی حضر احکم سنگ کسی کام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تو سلم لے گئے حضرت عائشہ جن سے نکاح ہو چکا تھا وہ کھیل رہی تھی तो हजरत आयशा रखी अल्लाह तला की अम्मा बाहर गई और हजरत आयशा का हाथ पकड़ा और पानी लेकर मुंह साफ किया और हजरत आयशा को तेजी के साथ चलाकर लाई हजरत आयशा कह रही थी मेरा सांस फूल रहा था मैं हाँप रही थी اور میرا ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ سسن کے ہاتھ میں دے دیا اور یوں کہا لیجیے آپ کی بیوی ہو گئی بھائی دوسرے اور یہ یاد رکھنا میری بہنوں جتنا نبی کے طریقے پر آؤ گی اور اپنے گھر والوں کو لاؤ گی اتنا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا خبر کے اندر تین باتیں پوچھی جائیں گی اس میں سے ایک بات پوچھی جائے گی تیرا پالنے والا کون ہے دوسری بات پوچھی جائے گی تیرا دن کیا ہے اور تیسری بات پوچھی جائے گی کہ حضرت کو ہمیں ستم کے بارے میں تیرا خیال کیا اور آپ کا چہرہ مبارک دکھایا جائے, جائے گا جس نے حضور کو پہچان لیا قبر میں اور یہ کہ اللہ کے نبی ہے تو بیڑا اس کا پار ہو گیا میری پہلو جنت کے بچھونے بچھ جائیں گے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی جنت کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے اور جتنے بھلے عمل ہوں گے وہ خوبصورت شکل میں آئے گا اور کہے گا نم کا نام اتن اروش سو جا کی بت اس لیے کہ دنیا میں تھی بہت جاگ لیا تحجد کی نماز پڑھتی تھی راتوں کو خدا کے سامنے روتی تھی خدا کا ڈر تیرے دل میں تھا دین کے لیے بہت تکلیفیں ت نے اٹھا لی تجھے تجھے خوب جاگنا پڑا دنیا میں دین کے کاموں کے لیے اب آرام سے قیامت تک قبر میں سوتی رہے جاگنا ہے جاگ لے کے سائے پہلے افلاد کہتے آسمان ہو جاگنا ہے جاگ لے افلاد کے سائے پہلے حشر تک سوتا رہے گا خاک ہاکے تن جاگنا ہے جاگنے افلا کے ساہے تن حسر تک سوتا رہے گا خاک کے تن قیامت تک نیند پوری کر دی ان ہماری بہنوں کو جس نے دینداری کے ساتھ زندگی گزاری حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو قبر میں پہچان لیا اور میری بہنوں وہ, وہ عورت اور وہ مرد قبر میں حضور اکرم صلی سرسم کو پہچان سکیں گے جن کے اندر طریقہ زندگی میں رسول کریم صلی سرسم کا ہوگا جن کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا شادیاں رہن سہن جتنا حضور کے طریقے پر آئے گا قبر میں حضور کو پہچان لوں گی یہ پہچاننے کا طریقہ ہے اور اگر یہود نصارہ کے طریقے پر لباس پہنا وہی وہ ذہن بنا محیائی محیائی بے حیائی آئی وہی بے پدگی آئی وہی طبیعت میں آزادی آئی اور ہر ایک آزادی کے ساتھ چلی کوئی سمجھا گے تو سمجھنے کو تیار نہیں مائی شفٹ مائی آڈر میں جو چاہوں وہ ہوگا اگر وہ اس پر رہی فاردا جی کے ساتھ رہی اور اللہ نے دشمنوں بڑا طریقہ اختیار کیا تو قبر کے اندر جب دیکھے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے پوچھیں گے کون ہے جانتی ہے تو وہ کہے گی اس آدمی کو میں نہیں جانتی ہائے ہائے یہ کون ہے لا آدمی میں نہیں جانتی کیونکہ میں نے جو کپڑے پہنے تھے تو اس آدمی کے طریقے پر نہیں پہنے تھے اور میرا جو کاروبار تھا وہ تو فرانس کے طریقے پر تھا اور انگریزوں کے طریقے پر تھا اس آدمی کے طریقے پر ہمارا کاروبار نہیں تھا میں جو بچوں کی پرورش کی تھی تو وہ تو ان کے طریقے پر نہیں کی تھی تو ہمارا دیش جیسا تھا انگلینڈ تو ہم نے انگریزی طریقے پر کی تھی تو اگر انگلینڈ کا کوئی آدمی ہوتا تو میں پہچانتی کاروبار ہمارا فرانسیسی طریقے پر تھا فرانس کا کوئی آدمی ہوتا تو میں پہچانتی لیکن یہ تو کوئی اجنبی ہے ہائے ہائے میں تو نہیں جانتی بس بیڑا گرد ہو گیا وہی فرشتے آگے مارنا شروع کریں گے زور سے سکھ ستر ڈھہے لگیں گے بڑے بڑے سانپ ایک ایک سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر دنیا میں ایک بندے میں گھوم مار دے تو کیا وقت تک گھاسن دانا اگنا بند ہو جائے ایک سانپ اتنا زہریلا ایسے میں سے ستر زہریلے سات خبر کے اندر اکیلے پر صرف ہوںکار نہیں ماریں گے بلکہ پورے بدن کو کاٹ رہے ہوں گے یہ خبر اگر سائنس والوں کی ہوتی مجھے کوئی فکر نہ ہوتا لیکن یہ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی زبان نے کبھی چھٹ نہیں بولا میری بہنوں ہم اگر اپنی آنکھوں سے آزاد قبر کو دیکھ لیتے تو ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں غلط دیکھتی ہوں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی زبان غلط بولے بڑی فکر کی بات ہے میری بہنوں جتنے مر گئے پھر ایمان کے اور جتنے مر خراب عمل کے ساتھ آج ان پر لگ رہے اور وہ چیخیں مار رہے ہیں کوئی کلاس واپس آنے کی نہیں اس لیے میری بہنوں یہ بات میں صرف تم سے نہیں کہہ رہا یہ بات پوری دنیا کے مردوں اور عورتوں سے کہہ رہا آواز کا لگانا ہمارا کام آواز کا پہنچانا خدا کرتا بہادر مطلق ہے میری مہر و فکر کر یہ نبی کی بات ہے ہمارے حضور کو جس سے نہیں پہچانا قدر میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ اللہ کے نبی کو ہم پہچانے اور حشر میدان میں ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ اللہ کے نبی ہمیں پہچان ہو جائے کوشن قیامت کا میدان بڑا بھیانک میدان ہوگا عالم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کے زمانے کے سارے انسان وہاں پر جمع ہوں گے اور ہر مرد کو عورت کو اپنا حساب دینا ہوگا اور اللہ خود حساب لے گا اور پانچ باتیں پوچھے گا قدر کے ایگزامشن میں تو تین سوال ہوں گے اور قیامت کا جو فائنل ایگزامیشن ہوگا اس کے اندر پانچ سوال ہوں گے پہلا سوال خدا کرے گا خود پوچھے گا کہ تجے اپنی عمر کو کہاں لگایا لازدال مقدمہ ابدیل حتہ یوسینا انہم سنگھ انوری فیما اپنا دوسری بات پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تیری جوانی کہاں لگی کیونکہ جوانی کا زمانہ خاص ہوتا ہے تیسری بات اللہ یہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا हैराम का था कि हलाल का था आम आमतौर से हराम का माल ज्यादा दिखाई देता है हलाल का माल थोड़ा दिखाई देता है तो आदमी हराम की तरफ चलता है क्योंकि सहन में यह बैठा कि पैसा ज्यादा होगा तो जिंदगी बनेगी और नदियों ने बताया कि अल्लाह राजी होगा तो जिंदगी बनेगी اللہ زندگی بنانے پر آئے گا تو غار شور میں مکڑی سے جالا تنبا کر نبیوں کے سردار کی زندگی بنا دی اور جب اللہ زندگی بگاڑنے پر آتا ہے تو نمرود کے ہاتھ میں حکومت دے کر ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے اندر گھسا کر اس کی زندگی اجاڑ دی یہ ذہن بنانا ہے یہ نے بناؤ بس یہی ہے کہ مال زیادہ ہوگا زندگی بنی وقتی طور میں تو دکھائی دی لیکن وہاں جا کے بگڑ رہی تو ایک اللہ تعالی یہ پوچھیں گے کہ مال کو کہاں سے کمایا حلال کا کھایا حرام کا اور دوسری بات اللہ یہ پوچھے گا چوتھی بات کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا زکات میں خرچ کیا سطحات میں خرچ کیا خیرات میں خرچ کیا بھوکوں کے کھلانے میں خرچ کیا اللہ کے دین کے پھیلانے میں خرچ کیا یا فیشنیبل مکان بنانے میں خرچ کیا یا فضول خرچیوں میں خرچ کیا یا شادیوں کے اندر فضول خرچیاں کی مال کہاں خرچ کیا یہ مال شادیوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ مال اللہ کے دین کی دعوت پر خرچ کرنے کے لیے شادی کیا ہے ایک مرد عورت کا ملانا اور دعوت اور تبلیغ کیا ہے بندوں کو خدا سے ملانا تو یہ جان اور مال ہمارا جو لگے تو بندوں کو خدا سے ملانے پر لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی شادی کو بالکل سیدھا سادہ کیا لیکن غزب تمو کے موقع پر جب مال لگانے کا وقت آیا تو جتنا مال تھا سارا کا سارا لگا دیا پورا لگا دیا تو دین کے پھیلانے پر تو برا مال لگا اور شادی پر کچھ نہ لگا ہمارے لیے یہی نہ بولا تو چوتھی بات اللہ پوچھیں گے مال کو خرچ کہاں کیا اور پانچویں بات اللہ تعالی یہ پوچھیں گے کہ جتنا تم جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا یہ پانچ باتیں میں پوچھی جائیں لیکن ہماری جو بہن اس دنیا میں دینداری پر رہی اور دین کے پھیلانے پر رہی اور دین کے پھیلانے کے, کے لیے اپنی شوہر اور گھر والوں کے لیے مددگار بنی اور ذہن بناتی رہی تو اس عورت کا قبر کا زمانہ تو گزرے گا سونے میں آرام سے اور حشر کا جو میدان ہے بڑا آرام سے گزرے گا میری بہنوں گھبرامت چاہیے ہو کہیں تمہاری راتوں کی نیند نہ اڑ جاوے والی صاحب نے اچھی تقریر کی کہ رات کی نیند بھی گئی اتنا بیاانک منظر قبر کا قیامت کا اس سے زیادہ بیاانک منظر ہے لیکن گھبراہیوں مت داری پر آ جاؤ میری بہنوں دین کے پھیلانے پر آ جاؤ اپنے گھر والوں کو جماعتوں میں بھیجنے پر آ جاؤ اس میں جو تکلیف آئے اسے برداشت کر لو قیامت کی زندگی بڑی آرام میں گزرے گی پتہ بھی نہیں چلے گا اتنی آرام میں گزرے گی ادر سے نکلو گی سی بھی پہنچ جاؤ گی ارشک سے آئے گی نیچے دسترخوان بچھا ہوا ملے گا مچھلی کے کنےجے کے ذائق حصے کا کباب اور یہ پوری زمین جو ہے اس کی بنے گی روڈی ہوگا ناشتہ اور پانی کہاں ملے گا فوج کوسر پر فوج پوسر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا برد سے زیادہ ٹھنڈا دودھ سے زیادہ سفید مشک سے زیادہ خوشبودار اور پلانے والے کون ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلانے والے ہوں گے اور پہچان پہچان کر بلائیں گے صاحبہ نے پوچھا بھائی تصویر رکھ دوں بعد میں پڑھ لیجیے تصویر پڑھنا بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ تسلی سے بڑھی جاتی ہے بیان سنتے سنتی نہیں بڑھی جاتی ہے بڑی خوش خوش قصیب بچہ تصویر کی عادت بچی کی حالت میں میں عامل قدر ہے چھوٹا بچہ ہے بنا سال کا تسری ہے ماشاء اللہ حافظ قدر ہے لیکن بیان کے بعد پڑھی بچہ تو حضور, حضور اکرم سدم پہچان پہچان کر ملائیں گے صحابہ نے پوچھا حضرت آپ اپنی متوں کو کیسے پہچانو گے دوسرے آ اگر پی گئے تو, تو آپ نے فرمایا میں کیسے نہیں پہچانوں گا ارے کالے کاوٹے گھوڑوں کے اندر اگر پچکلیاں گھوڑے ہوں کہ جن کے چہرے سفید اور جن کے پیر بھی سفید تو فوراً آدمی پہچان لے گا تو میری امت جو وضو کرے گی بدن میں جہاں وضو کا پانی لگے گا بدن کا وہ حصہ چمک رہا ہوگا اس سے میں پہچانوں گا یہ ہے میرا امت اور پہچان پہچان کر ملاؤں گا بند تو قیامت کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ کا نبی ہمیں پہچانے اور قبر میں ضرورت پڑے گی کہ ہم اللہ کے نبی کو پہچانیں اور یہ دونوں باتیں قابو میں آئیں گی جب زندگی میں سنتیں داخل ہو جا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں آ جا حضور کا طریقہ ہمیں نہیں چھوڑنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں نہیں چھوڑنا گھروں کے اندر ماحول بناؤ نقوی طریقے کا دیکھو میری بہنوں اگر گھروں میں ماحول نہ بنایا تو تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہیں گی وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہوں گی اس لیے کہ چاروں طرف سے غلط ماحول پھیلایا گیا تم تو جاؤ گی جنت والے راستے پر اور بیٹے اور بیٹیاں تمہارے قابو سے باہر نکل کر وہ جہنم والے راستے پر جا رہی ہوں گی کیونکہ ان کو اس بچوں نے ذہن بگاڑ دیا اب وہ بچے اسی بگڑے ذہن کے ساتھ بڑے بنے اب تم اس کا ذہن بنانے جاتے ہو تو اب وہ ذہن نہیں بنتا اب اس پر زیادہ سختی کرو گے لڑکی پر یا لڑکے پر تو اس کو زیادہ لمبی چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا ٹیلی فون کر کے پولیس کو بلا کر یا تو تمہیں پکڑوا دے گا اور یا پھر کچھ چلا جائے گا اس کے ساتھ تمہیں بدھا اور بدی یہ تو ہمیں بناتے ہیں پابند ملک ہے آزادی کا تم آزاد رہیں گے تو پھر سر پر ہاتھ دے کر رو گے لڑکیاں تمہارے پاس نہیں رہیں گی اور لڑکے تو قابو میں نہیں رہیں گے لڑکے تو دہلیوں کے ساتھ ہی بنے گے اور لڑکیاں پتہ نہیں کتنے بوائے فرینڈ بناتی پھریں گی مسلمانوں کی لڑکیاں حیرت میں ڈوب مرنے کی بات ہے ایسے پیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جس پیٹ کے بھرنے کے لیے خزور احکم سو سمے دن کو اچارا کیا لات مارنی چاہیے ایسی معاشرت پیشاب کر دینا چاہیے ایسی معاشرت کیا فائدہ ان پنڈوں کا کہ جن پنڈوں کے ہاتھ پہ آنے کے بعد تمہاری لڑکیاں بوائے فرینڈ کرتی تھیں اور سینا کراتی تھیں حیرت کے ڈوب مرنے کی بات ہے اور تمہارے لڑکے سینا کرتے تھے چھوڑ دینا چاہیے اس ملک کو اگر خدا کا تین مٹر ہاتھ کوئی فائدہ نہیں اگر دن گزر رہا ہے لیکن آسان ہے دین کا زندگیوں میں آنا گھروں کے اندر ماحول بن بچپن سے ذہن بچوں میں بن جائے اس لیے کہ بچہ باپ کے ساتھ بہت تھوڑا رہتا ہے ماں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے محلوں کا ماحول بنا دو گھروں کا ماحول بنا دو بچوں میں ذہن بنے گا ہماری والدہ محترمہ بمبئی کے اندر میں پیدا ہوا اب تک وہ مکان موجود ہے پرانا مکان ہے جب سے ہمیں ہوش آیا ہم نے اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور دعا میں روتے دیکھا اسی سے ذہن بنا بھی یہ کوئی چیز ہے اور نماز ہم کو ہماری ماں نے سیکھا اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے میری ماں سے یہ پوچھا کہ زہر کی چار رکعت سنت اور چار رکعت فرض ان دونوں میں فرق کیا ہے ایجت جی جیسی بڑھی جاتی ہے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فرض ہے سنت یہ میں نے سوال کی تو میری والدہ محتارما نے کہا بیٹا وہ نیت کا فرق ہوتا ہے سنت کی نیت سے سنت ہوگی اور فرض کی نیت سے فرض ہوگی یہ اس وقت میں. اور میں اتنا چھوٹا میں ایک قصہ اس سنا رہا ہوں ہماری بہنوں کے لیے ذرا رہ بائی ہمارے گھر میں دین آیا ہماری ماں کے راستے ان عورتوں کو میں مردوں سے بھی کہوں گا ان عورتوں کو معمولی مت سمجھیں ان عورتوں کی قدر کرو یہ تمہارے گھر کی رانیاں ہیں ان کی نا مت کرو ان کو دینی ماحول بنانے میں سپورٹ کرو بعض مرتبہ عورتیں دینی باتیں سنتی ہیں ذہن کا بنتا ہے اگر مرد بھی سپورٹ کرے تو اللہ کی ذات سننی ہے کہ پورے گھرانے میں دین آئے گا چاہے کتنا دے دیجیے گا ماحول ان شاء اللہ دن آئے گا تمہارے گھر میں ایمان پھیلے گا لیکن مرد اور عورت دونوں میں سب کوچ میں اتنا چھوٹا کہ اپنی اماں کے پاس لیتا تھا یعنی میری کتنی چھوٹی عمر ہوگی کہ میں ماں کے پاس لیتا تھا ظاہر ہے کہ بچہ بڑا ہوگیا ماں کے پاس تو نہیں لیتا تو, تو الگ ہی اس کی چار بڑی ہوتی ہے لیکن میں اتنا چھوٹا کہ ماں کے پاس لیٹتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے وسمائے ذاتی بروج کی تفسیر اور اصحابِ قحط کا قصہ کچھ وقت ذہن میں ڈال دیا تھا جب میں اپنی ماں کے پاس لیٹتا تھا اتنا چھوٹا تھا یہ گھر کے اندر ماحول ہماری ماں نے بنایا اور میں بمبئی کے اندر اسکول کی تعلیم میں تھا سمر ویکیشن جو ہوا تو اس کے اندر میں اب گاؤں گیا والدہ ہماری گاؤں میں تھی پالن پور کے قریب گٹھامن ایک گاؤں ہے وہاں ہماری والدہ تو میں والدہ کے پاس سمر ویکیشن گزار میں گٹھامن گیا تو ہماری والدہ نے دیکھا کہ دو ڈھائی مہینہ بیکان مجھے میرے بچے کا تو وہاں کے مدرسے میں داخل کیا مدرسے میں جب داخل کیا اور ہمارے جو مول صاحب تھے ان کا ذہن بنایا کہ میرے بیٹے کا یہ ذہن بناؤ کہ یہ مولوی بنے علم دین لے گئے میرے کو اسکول کی تعلیم نہیں بڑھانی یہ جی مولوی بنی تو ہمارے مولوی صاحب نے میرا ذہن بنانا شروع کیا لیکن بمبئی والی زندگی خیر لندن سے تو کم لیکن گاؤں سے تو زیادہ سارے گاؤں کے لڑکوں مردوں عورتوں میں ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے بمبئی ہم دونوں کہانا راجا ایک فخر ممبئی کا کہ ممبئی سے آئے اور اسکول کی تعلیم بھی ایسی اچھی طرح دی کہ انعام ملا انگریزوں کے زمانے میں یہ انگلینڈ والوں کی حکومت تھی مجھے خود یاد ہے کہ رانی چوب چاندی کے روپے سولہ ملے تھے مجھے انعام میں اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی وہ अब मौरी साहब मेरा सहन बनाने मैं उर्दू की पांचवी क्लास का इम्तिहान देकर आया था और अंग्रेजी की त्राईमरी शुरू हो गई थी मौरी साहब मेरा सहन बनाने और मैं साइंसी बातें करूं हालांकि बारह साल से छोट रहा था मैं कोई बड़ी वर्मी नहीं थी लेकिन मौनी साहब اس لیے اس زمانے کے بھی جو معائشات تھے وہ واقعی مویشات تھے ان کے اندر دینداری تھی ان کے اندر تقویٰ تھا پہجداری تھی خدا کا خوف تھا آخر کا فکر تھا وہ مالیشا ایسے تھے کہ جو دین کا کام کرتے تھے اللہ کے لیے دین کو دنیاوی اغراض کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے تھے وہ ایسے ہماری صاحب تھے <coughs> اس لیے میں اپنی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا یہ مشورہ تمہیں دوں گا نہیں کہ تم مولوی بناؤ بیٹوں کو یا مسٹر بناؤ یہ تو بھائی جو بنانا ہے سو بناؤ اتنا مشورہ ضرور دوں گا کہ دیندار بناؤ اگر مسٹر ہے اور دیندار بنا تو گھرانے کو جنت پہ لے جائے گا اور اگر مولوی ہے اور دنیا تار بنا تو گھرانا کو جہنم میں لے جائے ہم تو دیندار بانے رہیں گے چاہے مولوی ہو چاہے مشر ہو اور دیندار تو ہے جو اللہ کے دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے دین کو دنیا کے چکوں پر بیچنے والا کبھی دیندار نہیں بن سکتا ایسا آدمی شہید بھی ہو تو جہنم میں شاہی بھی ہو کہ جہنم میں اور قاری بھی ہے تو جہان میں جس نے دین کا استعمال کیا دنیا کے اغراض کے لیے ایسے آدمیوں سے دین نہیں پھیلتا بلکہ فتنے پھیلتے ہیں اور جس نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا اس سے اللہ تعالیٰ دین پھیلاتا फैलता है कुर्बानियों से आगे पीछे की बात है तो ज्यादा लंबी बात नहीं दीन को आगे कर दो दुनिया को पीछे कर दो तो दुनिया दिन बन जाएगी दुनिया को आगे कर दो दिन को पीछे कर दो तो दीन दुनिया बन जाएगी दीन दुनिया ले तो दोनों को चलना बस इतना कहते हैं कि दिन को आगे कर दो دنیا کو پیچھے کر دو اگر دین آگے ہے دنیا پیچھے ہے تو یاد رکھنا حضور جم صدن فرماتے ہیں اب تاجر و امین مان نبی و صدیقین و شہدا تجارت کرنے والا سچا امانتدار نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ اس نے دین آگے تھی دین مقدم کر دیا اگر دین کی وجہ سے آمدنی کم ہو گئی گوارہ گرمی دی. دین کی وجہ سے آمدنی چھٹ گئی تو گوارہ گرمی تین ابھی و شیخ کو شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور جس نے دنیا کو آگے کر دیا اور دین کو پیچھے کر دیا زندگی میں جہاد کرتا رہا جی اندر کیا ہے میرا نام ہو جائے اقتدار بڑائی میری چلے میری چلے میں بڑا جہاں میں آئی بس گیا یا دی شیطان کے راستے میں را گیا جس کے میں آؤں گی کہ سب سے پہلے میں یہ شیطان نے کہا تھا آنا پھیلوں گی نہ میں فلانے سے بہتر میں بھلانے سے بہتر پتا نہیں عورتیں ہیں کہ نہیں مجھے چیخے مروا رہے پھر میں مردوں سے ہی بات کروں کسی نے لا کے خبر تو دی نہیں بڑی ہم جو سمجھ بھی گئے وہ گئے ہاں عورتوں میں بیان کرنا اور جنات کا بیان کرنا برابر بالکل میری طبیعت نہیں چلتی جب تک خبر نہ ہو تو عورتیں میں تو ساری عورتوں کی بات کروں ہاں ایک بھی رہوں ہاں نہیں بالکل ہمیں کوئی خبر بھی ہو تو بتا چلے ہاں औरतें हैं किसने खबर दी औरतों को किसी बच्चे से पूछो किसी बच्चे से पूछो जी बस जजा जल्दा हमें इतमान हुआ क्यों हम तो भुगत चुके हैं लेकिन हम तो भुगत चुके हैं बात चुके तो इतनी चीजें क्यों मारू औरतें होनी तो मर्दों को क्यों ना समझा लेकिन मेरे मर्द भी हैं اور میں مرد اور عورت ان دونوں کی قربانی سے دین پھیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی حضرت حاضرہ کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اسے دین پھیلا میں رہا تھا کہ دنیا آگے اور دین پیچھے تو دین بھی دنیا شہید سخی اور قاری انہوں نے دنیا کو کر دیا دین کو پیچھے کر دیا کہ ان کا دین دنیا بن جاتی تھی وہ جرم میں چلے گئے اور وہاں تجارت کر کے جنم پہ جا رہا کہ اس کے دین کو آگے کرنے تو ہماری جو استاد محترم تھے وہ بڑے تقوے والے پرہیزگاری والے اور بہت ہی ان کے اندر کی خوبیاں جو ہمیں دین کی طرح متوجہ کر رہی تھیں اچھا ہاں تو, تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ہم تو انتظار بھی کر سکتے کو خبردار کو خبردار ہماری ہم نے سبق تو بھیجا تھا انہوں نے خبر نہیں دی ہم نے ہمارے لڑکے بہت جلدی آدمی بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے ایک کام کو بھیجا وہ کام آ کے ہمیں خبر نہ دے اندھیری کوٹری میں تالی بلّی کستے دے گی <خصف> <خصف> <PUBG> تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم نے میرا بہت ذہن بنایا اور بچہ تو بھائی ایک طرف سے ماں ایک طرف سے استاد ذہن بننا شروع ہوا میرے پیاروں اپنے بچوں پہ رہن کر میں اس لیے سنا رہا ہوں مجھے اپنا کس کہا کا کہانی نہیں سنانا کہیں ایسا لوگوں کہ قیام اچھے دن تم جو جنمت کی طرف جا رہے ہو اور تمہارے بچے جنم کی طرف جا رہے ہو میری محنت تم بھی سن لو بہت خراب ہے اور ڈر یہ ہے کہ بچے جب جہنم میں جامے تو وہی دعویٰ کر قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے کر دیں گے کہ اے اللہ انگلینڈ کے ملک کے ملا کر ہمارے ماں باپ نے ہمیں بسایا اور ہماری دین کی تربیت نہیں کی اور ہم ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر ہمارا ذہن بنتا رہا اس ذہن سے ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تو قرآن کی آیت جو ہے یہ بھی دعوی کرے گی قیامت کے لیے اور قرآن کی آیت جو ہے وہ اللہ میاں سے جھگڑے گی اللہ سے جب کوئی جھگڑ نہیں سکتا وہ کا کلام ہے وہ جھگڑے اور وہ کہے گی کہ اے اللہ یا یو الذین آمن کو انفسکم و احلی کو یہ تم نے مجھ قرآن میں آیت اتاری تھی کہ اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ انہوں نے اپنے آپ کو جو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار کیا تبدیخ میں پھر پھر کر لیکن اپنی اولاد پر اپنی عورتوں کو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار نہیں کیا وہ قرآن کی آیت نے دعویٰ کر دیا تو وہ آیت ایک طرف دعویٰ کرے گی یہ بچے دوسری طرف دعویٰ کریں گے یہ سب ہی ہوگیا آپ مدعا آدھے ہوں گے خدا نخواستہ ان کے ساتھ جہنم میں نہ جانا پڑے حضور رہتے وہ فرماتے ہیں ان لوگوں رائن کو کن لوگ کو مسکون تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور جس کی ذمہ داری تم پر ہے ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اس لیے میرے محترم دوستو تمہاری تبلی سراق ہوگا اللہ تمہیں جزا خیر اتنا بڑا مجمع دیکھا حضرت جی بہت خوش ہوئے ایک روحانی فضا ایک عمرانی فضا میں تو خدا کے قدرت کا مظاہرہ دیکھ میں تو کہہ رہا ہے اللہ تیری قدرت کا مظاہرہ ہے اب اتنا بڑا مجمور نماز پڑھ رہا ہے انگلینڈ کی فضا میں نماز عصر کا وقت آ گیا ان کام دندوں میں ہوا بیتا شوق بندگی اللہ والوں میں اور سارے کی سارے اللہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوں جو یوروپ کی زمین اللہ کے نام پر ترستی تھی سینکڑوں سے آج جو زمین میں مسجدیں ہیں اس میں مدرسے اور اس کے اندر دین کی تبلیغ اور دعوت ہے کہ خدا کا کرم ہی تم مجھ سے مجھے کہ تم کر رہے ہو یہ اللہ کا کرم کرا رہا ہے لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا کہ کہیں اللہ کے کرم کی ساتھ پتری کیے گئے اور اللہ ناراض ہو گئے تو خطرہ ہے کہیں دھکا مار کے نہ میں یہ ڈرنے کی چیز ہے پتہ ہے جا سروں بیماں اونچوں جو نعمت ملتی ہے اس پر جب آدمی چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اچانک پکڑتا ہوں پکڑ کر اچانک آ جاتا ہوں نعمت پر اطراع سے ملک کی نعمت مال کی نعمت جوانی کی نعمت دولت کی نعمت اس پر اطراع سے اللہ کی پکڑ آتی ہے میں اسے آگے بڑھ کر کا علما کے میں کہہ چکا وہ آج کہہ رہا ہوں کہ علم کی نعمت اس پر اگر اترایا دین کی نعمت بھی اس پر اگر اترایا تبلیغ کی نعمت بھی اگر اس پر اترایا تو اس پر بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ میں اچانک پکڑوں گا جب تک خدا ڈھیل دیتا رہے گا پتہ نہیں چلے گا ہم سارے کام کرنے والے غور کریں کہ اس دین کے کام اور تبلیغ کے ساتھ ہم لوگ کھیل تو کر رہے اس دین کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو اپنی بڑائی کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے اس دین کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو ہم لوگوں سے پیسے وصول کرنے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے ہم اس دین کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو अपने पेड़ भरने का जरिया नहीं बना रहे अगर हम चुपके चुपके भी करते होंगे तो पब्लिक को तो बता नहीं चले नहीं को पता नहीं चलेगा मुझे खुदा को मालूम है दिन देता रहेगा पता नहीं चलेगा और जिस दिन अल्लाह की पकड़ आई तो जैसे आते वैसे बाल खींच के फेंक दिया जाता है اس طریقے سے خدا کھینچ کر پھینک دے کر بدل نہیں جا یہ ڈر ہے جو جو مبارکبادی یہ قابل ہے ایسے ملک میں یہ تھا لیکن کام کرنے والے کام کے ہونے کو اپنا بننا نہ سمجھا یہ یاد رکھنے میں بہت دھوکا لگتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ کام ہو رہا ہے کیوں کہ میں بنا ہوا ہوں یہ بات نہیں بعض مرتبہ کام تو دین کا خوب ہوتا ہے لیکن کام کرنے والا بگڑا ہوا ہوتا ہے اور بگڑے ہوئے سے بھی خدا دین کا کام لیتا ہے تو اگر یہ ڈر پیدا ہو گیا کام کرنے والوں میں کہیں کہ میں بگڑ بنی گیا اور اس پر اگر انہیں دھونا شروع کر دیا اور اپنے اندر کی کمزوریاں ڈھونڈ ڈھوم کر اسے دور کرنے کا فکر کیا اس کا بیڑا دکان کمزوری hmm. کس میں نہیں ہوس میں نہیں ہو بے تو خدا کے ساتھ ہے تو ہر ایک پہ ہے لیکن خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے ایبوں کو تلاش کر کر کے اسے دور کرے بد نصیب ہے hmm. وہ آدمی کہ جو اپنے عیبوں کو جو دیکھیں گی دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا رہے اور جو اچھالتا رہے جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر اچھالتا ہے اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر وہ مرے گا نہیں وہ ایپ اس میں بھی آئے اس لیے کام کا ہونا الگ ہے اور اپنا بننا الگ ہے میری بہنیں بھی اسے اچھی طرح سمجھ لی یہ بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے سب کے لیے ذہن میں آتا ہی اتنی دھیرے جماعتیں نکل گئی تو ہم تو بنے ہوئے ہیں نہ بھائی بنا ہوا آدمی وہ ہے جس کے اندر یہ چھ نمبر ہو جس کی نمازوں میں خوشوخصو خوشو ہو جس میں فضول اقرام مسلم ہو جو ذکر و تلاوت کا پابند ہو جس کے ایمان میں طاقت ہو جس کی نیت میں اخلاص ہو اس کے اندر اتنے پیدرے نہیں چلتے خدا کے بندوں میں ہوں کے چل جائیں گے خدا گہیں نہیں چلتے اور اللہ دیکھتا ہے ایک قصہ سنا بھی حضور اکرم وسلم کے زمانے میں آدمی میدان جہاد میں بہت زور کا کام کر رہا تھا اور اتنی زور سے تلوار چلاتا تھا کہ کافی کی سفید کی سفید ختم ہو جاتے تھے اور اجڑ جاتے تھے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے کہ آج کے میدان کا تو پورا سباب سولہ آدمی نے لے لیا ایزا بہادر ہو کام کر کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو وہ آدمی تو جہنمی ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا ختم ہو ہوگی نا اللہ کے نبی کی, کی بات غلط نہیں ہوتی صحابہ فکر میں پڑ گئے بھائی دیکھو یہ جہان کا کیا کام کرتا ہے جو سارا دن کا کام کر رہا ہے یہ دھوکا ستا لگا دیتا ہے نیا دین کا کام کر رہا میز دن کا کام کر رہا مزین کا کام کر رہا ہلاک حالانکہ کوئی ہی کر دے کرے کوئی نام میرا ہو گیا کرے کوئی اور نام میرا ہو گیا یہ ہندو نہ مدم یا فد فلاح سمند نہ ہوں بے مفاد میں نظار کرتے رہے ہے نام ہمارا ہو جائے ہم ہیں تو حضور اس نے دیکھا کہ اس کی حرکت کیا ہے اللہ کی نگی اسے جہن دن بتایا باوجود کی طرح کام کر رہا ہے تو ایک بات آئی کرتے کرتے تیر لگائی اسے تیر لگا تو خون چھوٹا خون چھوٹا تو یہ یوں سمجھا کہ اب پتہ نہیں کب تک میرے کو تکلیف ہوگی خون کی اور اس نے ایک دم سے تلوار دی اور اتنا گلا کر دیا اپنے ہاتھ سے خودکشی کر کے مارا اب صحابہ نے اللہ حد پر کہہ کے اور حضور ہے کر سر حضرت میں گئے اور کہ حضرت آپ جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا باوجود کے دن کا کام اتنا کر رہا تھا لیکن وہ تو جہنگ مشید ہو گیا उसके अंदर दो ऐप थे देख लो कि दो ऐब से किसी के अंदर हो तो जरा उसे ठीक है एक तो जज्बाती था और एक तो था एक तो जज्बाती और एक जल्दबाज हर काम तो जल्दी कर देना जल्दी में गला कर दिया جذبات میں اگر گلا کر دیا دین کے کام کا جلدی کرنا تو مفید ہر جگہ جلدی مفید نہیں ہوتی میرا لکھمی برداشت کرتا بہت آ جاتی وقت پر شاید اس کا ثواب ملتا لیکن وہ جذبازی میں گلا کر دیا خودکشی کا بنا لے کر گیا جب حضور احکم سرسلم خبر ملی تو حضور احکم سرسلہ نے ایک ارشاد فرمایا اس حدیث کو سناتے وقت میں بہاری شریف کے سبق میں ہمارے جو استاد محترم تھے وہ ہچکیاں مار مارتے ہوئے حدیث میں یہ ہے ان اللہ قد الید الدینہ بے رجاجر ان نہ لا خلیل جنتا انلہ مؤمن کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاسق اور فاجر اور گنہگار آدمیوں کے ہاتھوں سے بھی دین کو مضبوط کرتا ہے جنت پہ جو ولڈ داخل ہوگا گئے تو اس کے دل میں ایمان ہو یہ حضور نے فرمایا تو اس لیے دین کا کام ہونا اور بات ہے اپنا بننا اور بات ہے جہنم کے اندر ایک آدمی جو بہت دین کا کام کرنے والا دین کی دعوت دینے والا جہنم میں اس کے انترجن گر ہوئی ہوگی اور چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہوگا جنتی اس سے پوچھیں گے کہ تیری محنت سے تیری تقریر سے تیری دعوت سے تیری باتیں سن کر تیری ترغیب سے ہم نے اپنی لائن بدلی اور ہم صحیح راستے پر چل کے ہم تو جنت میں آئے اور بھائی تو جہنمن میں تو وہ یوں کہے گا کہ میں تم لوگوں سے جو کہتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا تو اس لیے دین کا کام کرنے والے جتنا ڈریں گے خدا سے اور جتنا اپنے آپ کو کنٹرول اور قابو میں لائیں گے اتنا بیڑا پار ہوگا اور جتنے بے دھڑک ہو جائیں گے اتنا خطرہ ہے دن کے کام کرنے والوں پر جو آدمی خدا کی پکڑ سے بے خوف ہوتا ہے خدا اسی کی پکڑ کرتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فلا عمن و مکر اللہ علم قبل اللہ کی پکڑ سے بے خوف وہی وہ ہوتے ہیں جو تباہ اور بحماز ہونے والے ہوتے ہیں کامیاب تو وہ ہے کرے اور پھر ڈرے کام تو خود کرے اور پھر جس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوا وہ ہے کام والا بہر کیف ہمارے استاد نے ہمارا ماحول بنایا اللہ والے تھے ہماری ماں نے بنایا ہمارا ذہن بن گیا کہ اب اسکول میں نہیں پڑھنا ہمیں دینی تعلیم لے لی دینی تعلیم میں رکھتے ہم لیکن بمبئی سے خط آنے لگے ہمارے رشتہ داروں کے بچے کو جلدی ویڈیو بڑے اچھے نمبر پر پاس ہوا تو ہماری والدہ نے جواب دیا کہ مجھے تو دین پڑھانا ہے تو خود مجھے لینے کے لیے میرے ایک بڑے رشتہ دار وہ آئے مجھے لینے کے لیے آئے ہمارے قوم کے بڑے تھے وہ تو ہماری والدہ محترما نے یہ کہا کہ میں تو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤں گی انہوں نے کہا کہ باپ کا انتقال ہو چکا भाई بھائی कमाने کمانے والا سارا خرچہ اسی کے ذمے یہ کچھ انگریزی پڑھ لیتا تو کچھ گھر کے اندر آمدنی کا ذریعہ ہوتا تو تم بڑھی عورت تمہیں کیا پتا تم روک لیتی ہو بچے کو ہماری والدہ نے کہا میں تو دین چاہتی تو انہوں نے یہ کہا ہمارے رشتے نے کہ دین کے ساتھ کچھ دنیا بھی تو ہو ہماری والدہ نے کہا اگر کہ دین ہوگا تو دنیا تو خود آئے گی وہ ناراض ہو گئے ہماری والدہ بھی ناراض ہو گئی رشتے تھی اور ہماری والدہ نے کہا کہتی کیا دنیا دنیا دنیا کرتے کیا دنیا دنیا دنیا کرتے اگر واقعی اس نے دین سیکھ لیا تو دنیا تو اس کے جگر میں ہوگی और मैं कि खड़ा खड़ा यूं सोच रहा तो इतनी बड़ी दुनिया ठोकर में कैसे आती होगी क्योंकि गेंद हो गए बॉल हो जो तो ठोकर में आवे गए यानी मैं छोटा छोटापन बताऊ इतना छोटा समय जिसमें मतलब नहीं समझ सकता वन अंदारा सुबह चले गए हम एक दिन की तालीमें लेकिन हमारी वालदा का एहसास था तो मदर से में तो बच्चा छह घंटा रहता है लेकिन बाहर और लड़कों के साथ ज्यादा फिरता तो बाहर का माहौल बच्चे पर असर करेगा बाहर के बच्चे तो हमेशा आवारा होते दिल्ली आवारा हो जाएगा तो हमारी वालदा ने मेरे पर पाबंदी लगाई कि बेटा मेरे को रोजाना किताब पढ़ पढ़ के सुना किताब पढ़ पढ़ के सुना تو میں کتاب پڑھ کے سناؤں اسے میرا بہن بنے ندیوں کے سے بڑھوں صاحب آ کے قصے بڑھوں بعد مرتبہ میں بھاگ جاؤں بچے تو بھاگی بھاگے ہی کرتے ہیں کھیلنے کے لیے تو والدہ میرے کو پکڑوا کے مڑا کے پچائی گوی شسپت کرے محمد کرے بیٹا بڑھ مجھے خوب یاد ہے ایک مرتبہ یوں فرمایا بیٹا تو کتاب پڑھ کے سنا آج تو اس گھر کے اندر تیری بات کی سننے والی میں اچھی ہوں لیکن ایک دن میرے بیٹے تیرے پر وہ آئے گا کہ تیری بات تو نہ تو آج بھی سنؤ میرے بہنوں کو بات بھی چیز کیا وہ اللہ جی ولی بیوی تھی جو جو بات ہماری ماں نے کہی وہ سب ہم نے دیکھی اور مجھے خوب یاد ہے رو رو کر وہ ہماری لیے دعائیں مانگتی تھی چاہے لے بیٹوں سے دین کا کام دے دیں چاہے لاج ہوئے بیٹے سے دین کا کام دے دیں رو رو کر دعائیں مانگتی تھی آپ حضرت سے بھی گزارش تدبیریں کرو اولاد کو عورتوں کو دین پر لانے کی اور تدبیروں میں بڑے میں بڑی تدبیر گھروں کے اندر تعلیم کو چالو کرو عورتوں سے لڑائی جھگڑا مت کرو ذہن بناو پیار سے محبت سے دینی ذہن بناو تعلیم کے حلقے کو دین ایمان کی باتیں کو صحابیات کے قصے سنا گھروں کے اندر یہ الا بلا دھیمے دھیمے ہٹاؤ ایک دم سے ہٹاؤ گے تو لڑائی ہوگی لڑائی مت کرو دھیمے دھیمے الا بلا ہٹاؤ وہ اللہ والا تم جانتے ہو مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور پھر گھروں کے اندر نماز بھی چالو ہوگی تصویر کلاوت بھی چالو ہوگی بچے جب کھیلیں گے تو وہ دین کی بات کریں گے کوئی بچہ اذان کرے گا کوئی بچہ ایمان بنے گا کوئی بچہ نماز پڑھے گا بچے کی طبیعت تو لیتی ہی رہتی یہ بات اس دینداری آئی تو ہمیں مدرسے کے اندر داخل کیا ہمارے ماد صاحب کسی وجہ سے رخصت پر چلے گئے چھوڑ دیا مدرسہ دوسری مدرسے بھی گئے تو دوسرے والد صاحب آئے ان کا بھی ہماری ماں نے پیغام بھیجا ذہن بنایا انہوں نے مجھے بڑی محنت سے بڑھائے تنخواہ بیس روپیہ کی تنخواہ تھی ایک پوائنٹ کے برابر مہینے کے اندر بڑی تنگی کی سر زندگی گزارتے تھے ایک پیسے کی چھ مولیاں جمعے کے نہیں لاتے تھے چھ میل پیدل جردے پالن پور گئے چھ مولیاں لائے جمعے کی رماز پڑی اور الماری میں بند کرتے تھے سات دن تک اس کا سالن ہوتا تھا باہر رکھیں تو بچے کھا لیا جو بچے تھے ان کے اتنی تنگی کے ساتھ بیس روپئے میں گزارا کیا میرے اوپر نگاہی خاص تھی اسکول سے بڑکے میں گیا تھا پھر دے کر بچہ تاکہ محنت کر تو بن جائے گا چھ گھنٹہ ان کے یہاں کوئی چیز نہیں وقت کی پابندی کے ساتھ چونکہ تنخواہ تو ہم سے وقت کی لیتے تھے لیکن بات تو سب اللہ کے کرتے تھے اثر کے بعد سبق مانو کے پاس سبق خوب دیتے تھے خوب پڑھاتے تھے ایک سال میں پچاس کتابیں میرے کو پڑھے گا اور امتحان دینے لگے مولانا محمد نظیر مولانا محمد اکبر صاحب آئے تو ہر کتاب میں میرا نام اور ہر کتاب میں اول نمبر اسی میں لگے مولانا محمد نذیم صاحب کی میٹر کس کا ہمارے والد کا نام بھی دیا والد کو جانتے نہیں تھے دادا کا نام دیا دادا کو جانتے تھے کہ ہمارے دادا نے مولانا محمد نظیر صاحب کا ساتھ دیا تھا پالن پور میں جب نواز صاحب نے بائکاٹ کر دیا تھا ہمارے مولانا محمد نظیر صاحب نے امت العالیہ کا اس وقت نے ہمارے دادا نے ساتھ دیا اچھا حاجی نشیر الدین کا پوتا ان کے حاجی نصیر الدین نے جو دین کا کام کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے اس کا پوتے کو نواز تمہاری اوپر نسلیں جمکی اگر تم خدا کے دین کا کام کرو تمہاری عورتوں کے اندر بھی دین آئے ایک مرتبہ میری ماں نے میرے کو پانچ روپیہ دیا اور یوں کہا کہ مریض صاحب کو یہ ہدیہ دے دو میں دینے گیا تو مریض صاحب ہچکیاں مار مار کے روئے اور یوں کہا کہ اماں سے یوں ہو کہ کیا میرے پانچ روپے میں تم نمٹا رہی ہو میں تو ساری محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ آخر کا خدا میری نجات کرے میرے ہاتھوں میں بچہ بن جائے پانچ روپے نہیں جی بچہ ان کے گھر پیدا ہونے والا تھا ہماری والدہ نے پورا انتظام کیا آج تک ہماری سب زندہ ہے ہماری اماں کو یاد کر کرتے روتے اور کہتے مجھے بیٹے کی طرح رکھا میرے ماں بڑی شخص تھا اب وہ والی صاحب نے بھی جانے کا وقت آگیا تو میری صاحب نے ہماری ماں کے ذہن میں ڈالا اس بچے کو میرے ساتھ کر دیا میں وطن میں اسے تعلیم پوری کرا کے چھ مہینے کے اندر بڑے مدرسے میں داخل کرا دوں گا ہماری والدہ محترمہ اس وقت بڑی پریشان حال تھی پیسہ پاس نہیں تھا پچاس روپیہ قرض لے کر مجھے روانہ کیا میں روانہ ہوگی میرا خط نہیں آیا تو پالن پور میں جس گھر سے مخصوص ہوئے اس گھر والے اس گھر والے کی بیوی بی کے پاس جا کر اماں چیفیں مار مار کے روئی ہے میرا بچہ گاڑی واڑی بھی نہیں تھی چودہ پندرہ سال کا میں تھا میرے بچے کا تو خط نہیں آیا اتنے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اور ہمیں بڑھائے اور تبلیغ میں بھی لگائے اور بیچ میں ہم بیمار ہو گئے تعلیم چھوٹ گئی پھر ہم دورہ پردیش بڑے مدرسے میں گئے ماں سخت بیمار ماں کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے کہا ماں سے میں رو گیا بچوں کو میں نہیں بچہ لگے راستے میں جا رہا ہے دین سیکھنے جا رہا ہے اور ماں بالکل بیمار تھی ایسی بیمار کے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا دانت سے کھایا نہیں جاتا ہاتھ اٹھتا نہیں پیر سے چل نہیں سکتے ہماری بیوی ہماری بہنیں اور یہ ان کی خدمت کرتی تھی اور میں ایک سال کے لیے چلا گیا پڑھنا ماں نے بڑی سے اٹھا دی. اور پھر تار آیا درمیانے سال میں کہ ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم اللہ کے راستے دیکھے خوب لوئیں اور اللہ سے دعا مان ماں جب واپس لوٹا بمبئی چھ میں سال پورا کر کے لوٹا تو میں نے کیفیت موت کی پوچھی تو ہماری والدہ کا جب آخر وقت آیا تو انہوں نے کہا ساری بہنوں بھائیوں کو جمع کر تو جو دور دور سے سب کو جمع کیا جب ماں سے پوچھا محمد امر کو بلا لے وہ ڈیڑھ ہزار میل دور مدرسے میں گیا ہے میری ماں نہیں ہوتا کہ اسے مت بلا اس اور سب کو بلا اسے مت بلا اور یوں فرمایا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں اور خدا کے پاس میں جا رہی ہوں اور جو اللہ میرے سے پوچھے جا کہ ہے تو کیا لائی اے میری بندی تو کیا لائی تو میں اللہ سے کہوں گی کیا کہ اللہ میں تو خالی ہاتھ آئی ہوں میرا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر رہا تو شاید تیری نجات ہو جائے بلا لی انتقال سے دو دن پہلے ہماری بیوی نے ہماری بہنوں نے مل کر ہماری ماں کو نہلایا اور بستر کے وہ لٹایا تو یوں فرمانے لگی کہ میروں کو چاروں طرف سے خوشبویں آ رہی ہیں حالانکہ ہماری ماں کی جو ناک تھی خوشبو بدبو نہیں آتی تھی بیماری کی وجہ سے یہاں لوگ خوشبو آ رہی ہوں حالانکہ اس کو پھوڑی طرف یہ سب عورتوں نے سنا گھر پہ اور تھوڑی دیر کے بعد اوپر دیکھا اور زور سے ہسی اور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ کہا بے ہوش ہو گئی کئی گھنٹوں کے بعد یہ ہوش آیا تو ہمارے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ اما جان آپ زور سے کیوں ہنسی اور آپ نے سلام کس کو کیا آنکھوں سے تو تھی جو ہمارے بھائی بہن پاس تھے ان کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن انہوں نے یوں کہا کہ میں نے دو فرشتے دیکھے اور ان دو فرشتوں کے بیچ میں میں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو بیٹا اللہ کے راستے میں گیا ہے تو بیٹے کو دیکھتا تو میں ہنسی اور فرشتوں کو دیکھ کر میں نے سلام کیا یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گئی اور اسی حالت میں رات کو انتقال ہوا رات ہی کو ان کو دفن کیا گیا اور پھر ہم نے ایک مطلب آپ کے گاؤں کے اندر اجتماع کیا جب میں رات گھر لیٹتے گیا تو خات کے اندر اما جان آئی سفید کپڑے پہنے ہوئے اور میں نے اما جان سے پوچھا اما جان تمہارا کیا حال ہے تو اما جان سر ہماری اناف جننا میں جنت کے اندر ہوں میں جنت کے اندر میرے بہت کروں دوستوں میں اپنے کچھ سنانا نہیں چاہتا لیکن ہماری بہنوں کا مجھے ذہن بنانا ہے میری بہنوں اپنے بچوں کو کے اوپر رحم کروں گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ نماز کا ماحول ذکر تلاوت کا ماحول قرآن کا ماحول سنتوں کا ماحول کپڑوں میں سادگی شادیوں میں سادگی مکانات کی سادگی کمائیوں میں حلال پنا رسول کر ان سفر کا اس کو اپنے گھروں میں لاؤ مشکورات کے جو اجتماع مشورے بالوں کے مشورے سے پردے کے ساتھ ہماری بہنیں اس کے اندر جائیں دین کی تقئی اور پابندی کے ساتھ جائیں مردوں میں سے دو تین آدمی بیٹھ کر ایک بڑی عمر کا آدمی ان میں دین ایمان کی باتیں کرے اور باتیں کر کے ساری عورتوں کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کریں اپنے اپنے گھروں کے اندر کام کریں اور عورتوں کا اجتماع بغیر مردوں کے مشورے کے نہ عورتوں کی جماعت کا نکلنا باہر سے جماعتیں آتی ہیں ان کے ذریعے تربیت ہو سکتی ہے یہاں کے جو مشورے والے ہمارے احباب ہیں ان کے مشورے سے عورتوں کی جماعتیں بھی نکلیں لیکن پابندی کے ساتھ محرم ان کے ساتھ ہو وہ عورتیں نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے گھومنے پھرنے کا جذبہ نہ ہو آخرت کا رنگ چل رہا ہو اس طرح سے اگر یہ عورتوں کی جماعتیں نکلیں مردوں کے مشورے سے مردوں کے مشورے کے بغیر میں آزادی کے ساتھ کوئی جماعت نہ نکلے مشورے کے ساتھ نکلے اس لیے عورتوں کا ذہن بنے گا دوسری بات میں اپنی بہنوں سے یاد کروں گا کہ پورے عالم کے بچنے والے انسان جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ سسنگ طریقے کو چھوڑ رہے ہیں جس مبارک طریقے کو دنیا میں چالو کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کے اندر پتھر کھائے طائف میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے وہ صرف اس لیے کھائے کہ دن پھیلا لیے گئے تھے لیکن ان ظالموں نے خزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پائے اور کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا آپ کو کندھے پر اٹھا کر اور کتبہ کے باغ میں لایا گیا بے ہوشی میں ایک زہرین ہاسا روی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تب یہاں بے ہوش آئے میری بہنوں تمہیں بھی بڑا صدمہ ہوتا ہوگا کہ ہمارے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے اس سے زیادہ تکلیف عہد کے اندر پہنچائی گئی اہد کے اندر ستر بڑے بڑے صحابہ اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اور اتنی بےدردی کے ساتھ انہیں شہید کیا کہ ان کی ناک کاٹا ان کے کان کاٹ اس کا ہار بنا کے ہندا ناما نانی عورت پہ پہنا اور حضرت حمزہ کا پیٹ چیڑا چاروں طرف سے مدینے سے رونے کی آوازیں آئی کسی کا بھائی مرا کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کا شوہر چاروں طرف سے رونے کی آوازیں تھیں اور اس وقت بیان کر کے رونا نوحہ حرام نہیں ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ کی لاش پر پہنچے ناک کام سے پتا ہوا پیٹ چیرا ہوا کلینجا نکلا ہوا اسے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرایا اور زبان مبارک سے بات نکلی کہ جتنے شہید ہوئے ہر ایک کی تو رونے والیاں رو رہی ہیں لیکن میرا چچا حمزہ پردیش میں آ کر ایسے انداز سے شہید ہوا کہ اس کے اوپر کوئی رونے والی بھی نہیں وہ حمزہ تو لا اباؤ کی یادہ یہ جملہ مدینے کی عورت کو, عورتوں کو پہنچا مدینے کی عورتیں گھروں سے چلائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی حمزہ کی رونے والیاں حمزہ کی رونے والیاں ہم ہیں حضرت حمزہ رونے والیاں ہم تسلی یہ ساری سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں کائکے نے اٹھائیں کہ آپ کا لایا ہوا مبارک طریقہ اور دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے تاکہ دنیا کے لوگ جان سے بچ کے جنت میں جائیں اور دنیا بھر کا فتم فساد ختم ہو کر دنیا میں امن و امان آئے اس پہ بھی آپ نے تکلیف اٹھائی آپ کے نو نو گھروں کے اندر فاتے آئے آپ کے نو نو گھروں میں دو مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی پانی اور کھجور پر گزارے ہوتے تھے میں تکلیفیں بتلا رہا ہوں ان عورتوں کی جن کی تکلیفوں پر ہم تک دن پہنچا اندھیرے کے اندر حضرت عائشہ کے ہاتھ میں بکری کی ران ہے اور حضور اکرم اٹھنگ سسم سے کاٹ رہے اندھیرے میں کاٹ رہے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا تو حضرت عائشہ نے کہا ہمارے گھر میں تیل نہیں تھا کسی نے پوچھا تم کو کوئی تیل دیتا نہیں تھا ان तेल تیل تو لوگ دیتے تھے لیکن ہمارے اوپر کئی دن کے فاصلے ہوتے تھے تو اس تیل کو چراغ میں جلانے کے بجائے ہم پی جایا کرتے تھے اتنی تکلیف ہے رسو ہے کئی انسان سنگم نے ان کے گھر والوں نے اس مبارک دین کو پھیلانے کے لیے اٹھائی جو مبارک دین آج گھروں سے نکالا جا رہا ہے کپڑوں سے نکالا جا رہا ہے کاروبار سے نکالا جا رہا ہے شادیوں سے نکالا جا رہا ہے جس مبارک دین کے لیے اتنی دردی سے اٹھائی وہ مبارک دین آج دنیا سے اجڑتا چلا جا رہا ہے ایسے موقع پر ہم لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے رہے اور خدا ہماری دین کو اجڑتا دیکھنے یہ ان مارنے والوں کی بےدردی سے بھی بڑی بےدردی ہے حضرت فضول احتم کو وطن چھوڑ کے نکلنا پڑا رات رات نکل کے بیٹیوں کو نہ لے جا سکے مدینہ مرفرا جانے کے بعد جب آدمی بھیجا تو مکہ مکرمہ میں حضرت ساتماں اور حضرت میں پورشوں یہ دو بیٹیاں ملی ان دو بیٹیوں کو آدمی لے کر مدیری کی طرف جلا حضرت رقیہ مکہ میں نہیں ملی حضرت رقیہ کو بے ایمانوں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی تو وہ اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ حق سے جا چکی تھی اور حضور اکرم سن حقشے آنے والوں سے پوچھتے تھے کہ کہیں میری بیٹی کو دیکھا میری بیٹی حقشے میں کیسی ہے ایک آدمی نے خبر دی کہ حضرت حضرت عثمان ایک سواری پر بیٹھے تھے اور آپ کی بیٹی بھی, بھی بیٹھی تھی ہم نے حدشے میں گزرتے ہوئے دیکھا نے فرمایا میری بیٹی نے اس کے شوہر نے ہجرت کی ایسی جیسی حضرت یو تعلیم نے ہجرت کی تھی اتنا صدمہ بیٹی کے جدا ہونے کا مدینہ منبر آ گئے حضرت فاطمہ حضرت ان میں کلسوم بھی مدینے کے راستے میں حضورہ چل سفر مدینے میں اور حضرت رقیہ حفشے میں سارا گھر پتر بتر ہو رہا ہے تاکہ دنیا بھر میں بھی دیپ پھیل کر لوگ آزاد قبل سے بچ کے جنت والے راستے پر چلے ایک بیٹی مچتے میں رہ گئی حضرت زیلم ان کا نام ہے جو سب سے بڑی تھی شادی ہو چکی تھی حمل پھیل چکا تھا حالتیں حمل میں تھیں وہ اپنے شوہر کے ڈر سے مدی نہ جا سکتے. رات کو چپکے سے حضرت زینب نکل گئی ایک کوٹڑی پر سوار ہو گیا مکہ مکرمہ سے باہر چلیے لیکن مکے کے بے ایمانوں کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چپکے سے نکل گئی تو وہ ظالم لوگ باہر پہنچے مکے کے تنے تنہا ایک عورت جا رہی ہے پیٹ میں بچہ ہے اللہ کے نبی کی بیٹی ہے کوئی سہارا ظاہری نہیں یہ سارے ظالم وہاں پہنچے اور ایک ظالم نے خنجر لیا اور حضرت زینب کے پیٹ میں زور سے باندھا حضرت زینب کے پیٹ سے خون چالو ہو گیا خنجر لگنے سے اور زخمی ہو کر اونٹنی کے اوپر سے پہاڑی پر گری اور پہاڑی سے لوتی ہوئی خون میں لکھپت زمین تک پہنچی تو حمل بھی گر گیا اور دوسری طرف سے بھی خون چالو ہو گیا اللہ کے نبی کی بیٹی کے بدن میں سے دونوں طرف سے خون خون ہو رہا ہے بچہ گر چکا خون میں لکھپت ہے کوئی پرسانی حال نہیں کوئی ڈسپینسری نہیں چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کے کوئی رحم نہیں میری بہنوں جس معارف طریقہ دین کو دنیا میں چلانے اللہ کے نبی اور ان کی بیٹیوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں میری بہنوں ذرا رحم کرو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنے گھروں سے ہم دھکا ماریں اور بے پردگی کے ساتھ ہم پھرے جس پردے کو عورتوں پر فرض کیا وہ پردہ گھروں سے نکل جا وہ لباس گھروں سے نکل جائے میری بہنیں آس سے طے کریں ہمیں دین کا کام کرنا ہے ہمارے گھر والوں کو دین کے کام کے لیے بھیجنا ہے بچوں میں دینی ماحول بنانا ہے کپڑوں میں سادگی لانی ہے شادیوں کو سنت کے مطابق کرنا ہے سوسائٹی میں فٹ ہوں یا انفٹ ہوں میں کوئی پرواہ نہیں کرنی اور ہمیں اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا اور پورے عالم کے اندر اللہ کے دین کو پھیلانا مردوں کے ذریعے بھی عورتوں کے ذریعے بھی حضرت زینب کو اسی خون میں لت مکہ مکرمہ واپس لایا گیا تھوڑے دنوں تک رکھا اور اس کے بعد چھٹی دی کہ اب جاؤ اسی زخم میں حضرت زینب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب پہنچی کیا حال بنا ہوگا اللہ کے نبی کا ایک بیٹی حقشے میں تکلیف اٹھا رہی ایک بیٹی زخمی حالت میں آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت زینب پہنچی اسی زخمی کی حالت میں رہی ایک لمبی مدت تک اور اسی زخم کی حالت میں حضرت زینب کا انتقال ہوا اور ہلو اٹل سدم دفن کرنے کے لیے خود قبر میں اترے آپ کے چہرے پر صدمہ تھا جب قبر میں دفن کر چکے تو آپ کا صدمہ دور ہوا اور آپ پر خوشی کے آسار ظاہر ہوئے تو اس پر صاحبہ نے پوچھا کہ حضرت وہ آپ کی غمی کیوں تھی اور بعد میں خوشی کیوں ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی زینب بہت کمزور تھی میرے کو یہ ڈر تھا کہ اللہ اگر میری بیٹی زینب پر قبر کا عذاب ہوا تو میری بیٹی کیسے برداشت کرے گی اللہ کے نبی اپنی بیٹی پر قدر کے عذاب سے ڈرتے ہیں میری بہنوں میرے بھائیوں ہمیں اپنی قدر کا کتنا فکر کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالی نے وحی بھیجی اور میرے کو خبر دی کہ آپ کی بیٹی پر عذاب قدر نہیں ہوگا جب یہ بات ہوئی تو میرے چہرے پر خوشی ہوئی میں بیان کب لمبا نہیں کرتا میرے محترم دوستو اتنی تکلیفیں ہمارے نبی نے ان کے گھرانے میں اٹھائیں تو یہ مبارک دین دنیا میں پھیلا اب یہ دعوت والا کام اور یہ تکلیف والا کام ساری امت کے مردوں اور عورتوں پر آ گیا کیونکہ نبی کو آنے والا نہیں اس لیے ہم مردوں سے یہ کہتے ہیں چار مہینہ اللہ کے راستے میں سالانہ دور دراز کے لیے نکلو اور آٹھ مہینہ ہر سال و جوار کے لیے نکلو اور کاروبار اور گھر کو بقدرے ضرورت بیچ بیچ میں سنگوں میں کر لو اور مقدر کی روزی اللہ پاک دے دے گا چاہے کمائیوں پہ محنت کم کرو چاہے زیادہ کرو جتنی اللہ نے لکھی اتنی دے گا زیادہ لکھی زیادہ دے گا کم لکھی تو کم دے گا لیکن دین کے کام کو اپنا کام بنا لو اور بارہ مہینے کی تقسیم کرو چار مہینہ تو دور دراز کے لیے جاؤ آٹھ مہینہ ارب جوار کے لیے جاؤ کاروبار اور گھر کو کرو بیچ بیچ میں اللہ تمہاری ضروریات دنیا کی بھی پوری کرے گا اللہ تمہاری ضروریات آخر کی بھی پوری کرے گا نیت تو ہمارے بھائی یہ کر دے کہ انشاءاللہ جب تک ہمیں جینا ہے اب باقی ماندہ زندگی ہمیں دین کے کام کو اپنا کام بنا کر چلنا ہے کہ انشاءاللہ اور کاروباری اور گھریلو لائن کا زیادہ فکر بن کر چار چیزیں ایسی ہیں کہ محنت کم کرو چاہے زیادہ ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھ دی اس سے زیادہ نہیں ملے گی کم نہیں ملے گی چار چیزیں ایک تو دنیا ایک مال ایک روزی اور ایک چیزیں چار ہیں دنیا کتنی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی روزی مال اور چیزیں اللہ اتنی دے گا جتنی لکھ چکا زیادہ بھی نہیں دے گا کم بھی نہیں دے گا محنت چاہے کم کرو چاہے زیادہ یہ تو خیال ہے تمہارا کہ سر زیادہ محنت کریں گے ہمیں ہم زیادہ روزی ملے گی بالکل نہیں مزدور آدمی محنت زیادہ کرتا ہے اور اسے آمدنی کم ملتی ہے تاجر آدمی دس دش منٹ ٹیلی فون کرتا ہے اور پانچ ہزار کون کما لیتا ہے تھوڑی محنت کر اسے زیادہ ملا اسے زیادہ محنت پر کم ملا کہ معاملہ روزی کا محنت پر کرنے وہ تو اللہ نے جتنا لکھا اتنا ملے گا تمہارے ذہن میں ہوگا مری سب عقل پر ہے عقل پر تاجر بڑا عقل مندر دس منٹ میں بچا پانچ ہزار کونڈ کما لیے عقل پر بھی نہیں عقل پر بھی نہیں ایسے ایسے آدمی دنیا میں ہے کہ جنہیں اپنا نام کا دستخط کرنا نہیں آتا انگوٹھا جاتے ہیں بے پڑھے لیکن ان کا کروڑوں کا کاروبار ہے اور اس کاروبار کے گائڈ کرنے والے چلانے والے اور حساب کتاب رکھنے والے और मुंशी اور منشی وہ بیم اور ایم کم پاس ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں ان کی دو تنخواہ ہے اتنا سمجھدار لکھا بڑا ڈیڑھ دو ہزار تنہا اور وہ انگوٹھا کرنے والا کروڑ پر تو معلوم اور روزی کا مسئلہ عقل پر بھی نہیں روزی کا مسئلہ محنت پر بھی نہیں روزی کا مسئلہ تو جتنی اللہ نے لکھی اتنا دے گا یاد رکھنا دنیا چیزیں مال اور روزی اتنی ملے گی جتنی اللہ لکھ چکا ان اللہ یمس ترس کالی میں باد ہی بے قبیل اللہ زیادہ چاہے گا زیادہ دے گا کم چاہے گا کم دے گا لیکن چار چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی دے گا جتنی تم محنت کرو اس کو اللہ نے محنت پر رکھا اور وہ چار چیزیں کیا ہیں دین ایمان اعمال اور آخرت آدمی کی اتنی بنے گی جتنی آدمی محنت کرے لیکن دنیا چیزیں روزی اور مال اللہ اتنا دے گا جتنا اللہ لکھ چکا یہ محنت پر نہیں اور یہ بات قرآن میں ہے میری بات نہیں ہے یہ قرآن میں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں من کا یرید یو اجلنا لہو کی ہا مانسا پوری منوری سمجل لہو چہنم یس ردرو مم مدھورا جو آدمی دنیا کا ارادہ کرے دنیا کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ یہ برمات دیں گے اس کو دوں گا جس کو چاہوں گا اتنی دوں گا جتنی چاہوں گا یہی بھی کہا جو زیادہ محنت کرے تو زیادہ دوں گا اس کو دوں گا جس کو چاہوں گا اور اتنی دوں گا دنیا جتنی چاہوں گا جو علی حالی دنیا کے لیے کرے اور چونکہ دین کو اجاڑا تو پھر میں جہنم میں داخل کروں گا یہ تو پہلی آیت نے بتا دیا من کا نا یوری دلہ آج لوتا اجنگا لہ تی ہاں مانسا مندوری سم جالنا لہو جالم یس لا مدو مم اور آگے سر ب من ارادل آخرتا بسالہ سایہ بہو مین فولا کالا سا مشکور اور جو میں آخرت کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی یہاں نہیں کہتے میں اس کی آخرت بنوں گا جس کی چاہوں گا اتنی بناؤں گا جتنی چاہوں گا یہاں نہیں کہا یہاں کیا کہا بن اراد آہرتا و سالہ سایہ جو آدمی آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے ایسی جیسی کرنی چاہیے میرے حضور کے طریقے پر اور آگے کا بہو اور اسے ایمان بھی ہو یقین بھی ہو خدا کی ساتھ تو اب اللہ کیا کہتے ہیں پولہ کا مساو ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کی ہم قدر کریں گے اور قدر کرنے والے اللہ ہیں اپنی شان کے مناسب قدر کریں گے بمن ارادر تک وہ مین پولا کا کالا سا مشہور دیکھ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری صاحب آخرت آخرت اللہ اللہ آخرت سب آخرت دلے کرا آخر دنیا کا بھی تو کچھ کہو جیسے ہمارے رشتہ دار نے ہماری ماں سے کہا دا. دنیا کا بھی تو کچھ کہو اس کا جواب اللہ دیتے کلن میں تو ہاؤ لائی بہاؤ لائی ملا تا تا وہ ردک مزدور اللہ کہتے ہیں ہم مدد کریں گے اس کی بھی اور ہم مدد کریں گے اس کی بھی دونوں ہی جس نے آخرت کے لیے کام کیا اس کی بھی مدد کریں گے اور جس نے دنیا کے لیے کام کیا اس کی بھی مدد کریں گے اور دنیا کے اندر جتنا ہمیں دینا ہے اتنا دونوں کو دے دیں گے یہ نہیں کہ جو آخرت کا کام کرے تو اس کو دنیا میں محروم کریں گے نہیں آخرت کا کام کرے گا دنیا جتنی لکھی ہے اتنی ہم شدید دے دیں گے اور جو دنیا ہی کے لیے کرے اس کو بھی دنیا اتنی دیں گے جتنی لکھی ہے زیادہ نہیں دیں گے اتائے دنیا ویا سے ہم کسی کو محروم نہیں کریں گے کل لگن میں تاؤ لائی بہاؤ لائی مینا بنا کر نا تھا مضور ہم نے دیکھا جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے نہیں کرتے ہیں مقدر کی دنیا پہنچ جاتی بالکل پہنچ جاتی مجھے ہماری والدہ نے بتایا تھا نا دنیا دنیا کیا کرتے ہیں وہی ہمارا یعنی والدہ کا تو انتقال ہو گیا بڑے بھائی ہمارے ساتھ ہیں سب یہ کرتے رہے اللہ کا شکریہ دین کا کام ہم کر رہے ساتھ ساتھ بچے ہیں شادیاں بھی ہو رہی ہیں ان بچوں کے وہ بچے پیدا ہو رہے ایک بچے یہاں آ کر بھی گیا بڑی انس اور دوسرے بچے نہیں ہیں سب ہوا جتنے مقدر کی دنیا جیون ملتی رہی اور میں آخرت کے لیے ہم اللہ سے امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنا یہ نہیں کہ بھائی جو کام دندے زیادہ کرے گا تو اس کو زیادہ دنیا ملے گی کسی اللہ کا کہتے دونوں کو دوں گا جتنی نہیں لکھ چکا تھوڑی لکھے تو تھوڑی دوں زیادہ لکھے تو زیادہ لکھ دوں گا. اب تم کاروبار پھیلاتے رہو ملے گی مقدل ٹنکی کے اندر جتنا پانی بھر دیا چوبیس گھنٹے لیے مالی کے مکان میں اتنا پانی تمہیں گھر میں دینا ہو ایک من لگاؤ چاہے دس نل لگاؤ ملے گا وہی تو ٹنکی میں ہے پندرہ دکان کھولو چاہے دو دکان کھولو ملے گا اتنا جتنا ٹنکی میں لکھ دیا اس سے زیادہ تو ملنے کا نہیں اس سے کم بھی ملنے کا کلت میں تو ہاؤنا ہی بہاؤنا تا اللہ کیا, کیا کہہ دے انور کئی ارے دیکھ لے کے مچھتے میں کیسا اتار چڑھاؤ ہے کہ ان کو کرنے والا کروڑپتی اور بیم ایم کوم ہزار پرتی زیادہ مزدوری کرنے والے کو پندرہ روپے اور ٹیلی فام کرنے والے کو پچاس ہزار روپئے دیکھ لو اتار چڑھاؤ روزی کام ہم کیسا کرتے ہیں کمزور کیسا بت آباد مالہ آباد بلن آخرت اخباروں دراجات اخباروں کا فری نا ارے دنیا میں روزی کم ملی زیادہ ملی اس میں کہاں پیچھے پھٹتا ہے ارے اصل ڈگریاں جو ہے وہ تو آخرت کی ہے جس کی اوپر والی ڈگری بن گئی وہ ہمیشہ اوپر کی رہی اور جس کی نیچے والی ڈگری بن گئی وہ ہمیشہ نیچی رہے گی بل ال آخرت اخباروں دراج آتی ہوں اخباروں آگے بڑھنے کے لیے تو آخرت اس لیے بھائی اب تو میں اپنا بیان ختم اس بات پر کر رہا ہوں کہ آپ اگر آپ یہ کرو کہ ان شاء جب تک زندہ رہنا ہے اس وقت تک ہمیں دین کے کام کو اپنا کام بنا کر رہنا ہے اور کاروبار کو اور گھر کو اگر یہ ضرورت مختصر کرنا ہے تو ہو ان اور اس کی ترتیب کیا سال کے چار مہینے تو دور نکل جاؤ والے صاحب پیسے نہیں ہے کیسے ہے شادیاں سیدھی سادی کر دو کھانا کو بڑا سیدھا سادہ کر دو وہی پیسے اور پیسے کہاں سے آبیں چار مہینوں دو میں دور دراز کے لیے چلے جاؤ کب تک یورپ کے ملکوں میں بھیجتے رہو گے سات برمن یور کیا جائیں گے المانیہ اور کہاں کہ پورتگیز اور کہا جائے ان کے سویپ سرجے اور کہا جائے ان کے سیٹ چلے دیکھا اور کہاں جائیں یہ کیا, کیا؟ محلا ہے زمہ ہے تمہارے اندر جو حوصلے ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ دنیا کے جی. کنارے پر جاؤ گے تو دنیا کے جی. کنارے فیجی مشرقی کنارہ فیجی اور مغربی کنارہ براثیم اور تم ہو بیچ میں کرو تمہارے لیے تو جیسے کہیں پر بھی آدمی چار پائی پہ سوئے تو کمر کے بیچ میں ہی رہے گی چیر کو ادھر کرو چاہے سر کو ادھر کرو چاہے کو ادھر کرو کمر کے بیچ میں ہی رہے گی تو تم تو بیچ میں ہی ہو مشرقی کی طرف چلے جلد فی مغرب کی طرف چلے جلد مراضی تو زیادہ سے زیادہ اگر ہم تمہیں دوڑائیں گے تو کہاں تک دوڑیں گے ابھی چاند کا دروازہ نہیں کھولا دیکھ مطلب جا کے آ اگر اس کا رستہ کھل گیا اور وہاں اگر آبادی ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ سب سے پہلے انگلینڈ کی جماعت کو ہم نے بھیجنے کی نیت کی ہے مہن. وہاں وہی زیادہ مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ شاء نا لیکن انگلینڈ کی جماعت چاند پر تو جائے گی फूले मैं رستہ کھلے میں تو یہ کہتا ہوں جہاں کھلا ہوا ہے وہاں کے لیے تم اب چار چار مہینے پیش کر دوں زیادہ साथ زیادہ خرچوں کے ساتھ اب تمہاری جماعتیں بنانی ہیں میرا جو خیال یہ ہے کہ ایک جماعت تو بن جائے فی جی کی اور ایک جماعت بن برازیل کی دو جماعت بن جائے اور آپ نے دو چار جماعتیں تھیں بیچ بچ کی بنا لو اور فیزی اور مرازیم تو میری زبان سے نکلا چلے نا وہ تو مشورے والے طے کریں گے یہ تو بنا لو چار چار مہینے کی اور کچھ جماعتیں ایسی بناؤ جو سال سال بھر کی ہو کیونکہ پاکستان کی سال سال بھر کی تیس جماعتیں چل رہی ہیں اور ہندوستان میں رمضان کے مہینے میں گیارہ جماعتیں سال سال بھر کی اندرون امرت میں ہیں اور ایک جماعت بیرون ملک میں امریکہ میں سال بھر پھر رہی اور ایک جماعت امریکہ میں سال بھر ہندوستان کی پھر رہی پاکستان میں تیس جماعتیں پھر رہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ یہ لوگ انڈین بلیک مین یہ بیکورڈ جب یہ سال دن بھر جا سکتے ہیں تو تمہاری شان کے مناسب تو یہ تھا کہ تم ہمیں چت کرتے اور راجا مانی صاحب ہماری تو نہیں کر رہے ہم انگلینڈ کے رہنے والے اور ہمیں ہندوستان اور پاکستان والوں کے برابر بھی نہیں سمجھ رہے ہم سے خالی چار چار مہینے مانگ رہے تو اس بنا پر بھائی میں تمہاری توہین نہیں چاہتا تو سال سال بھر کے لیے دو چار جماعتیں بنا ڈالو میری رائے یہ ہے کہ ہنس تو دو ٹرالیوں میں سال بھر کے لیے جماعت بنا لیکن تم نہیں بناؤ تم نہیں بناؤ گے کیوں میں بتاؤں تم نہیں کیا نام ایک سال کا نہیں بھولو بھائی جیسے بھی نام لکھ ایک سال کا جو لکھوا تو لکھ جو نہیں لکھوا دو اور بات بتاؤں گا ایک سال ایک سال لکھ اور بولو اور بولو ایک ایک سال ایک ایک سال یہ جو نہیں بول رہے نا دیکھو کیا دیکھو ابھی اندر ہی اندر نام لکھنا شروع کریں اپنے گھر والوں کا سال کا چار مہینوں کا چلوں کا فہرست بنا کے حافظ پٹیل کے پاس پہنچا دیں لیکن تیار کرنا تمہارے مردوں کا تمہارے ہی ذمے ہوگا اس لیے کہ یہ کالے بال والیاں بہت سمجھداریاں ہوتی ہیں شوہر کو کیسے پٹانا زیور کے لیے ارے آج تک تو زیور کے لیے پڑ جاتی رہی اب سال لیے پٹاؤ اپنے شوہر کو چار مہینے کے لیے پٹاؤ اور ہم ہندوستان جائیں اپنے وطن جائیں بلکہ امید اللہ کے ذات سے کہ اللہ کے دربار میں جائیں بیت اللہ پر جائیں مثلاً مسجد نبی میں جائیں ہندوستان میں جائیں یا پاکستان میں جائیں تو ہم لوگ یاد کریں گے کہ انگلینڈ کی عورتوں سات سال لکھوایا کیا نام لکھ لو بھائی ان کا. بھائی بھائی وہیں لکھو سات سال بھر کے نیو دیا نہیں لکھوا رہے اس کی وجہ ان کے سال بھر کے کچھ پروگرام ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سال بھر میں ہمارے کچھ کام ہے مولانا تو وہ ذرا ہم اپنے کام بنانے جا رہے ہیں اور میں تمہیں ایک بات گارنٹی کے ساتھ کہہ دوں سال بھر میں تمہارے جتنے کام ہے نا یہ اگر اللہ بنائے گا تو بنیں گے اور اللہ نہیں بنائے گا تو نہیں بنیں گے اگر یہ کام جو سال بھر میں تمہارے ذہن میں ہے اگر اللہ نے بنانا پیک دیا تو تم جماعت میں چلے جاؤ گے تو بھی وہ اللہ تمہارے بغیر اکیلا بنا دے گا عادر متخل ہو اور اللہ نے طے کیا کہ وہ کام کو نہیں بنانا تو میری بات یاد رکھنا تو تم گھر پر چلے جاؤ گے نا سال بھر گزر جائے گا لیکن ان کام نہیں بنے گا اگر اللہ نے نہ بنانا طے کیا تو تم جا کر بنا نہیں سکو گے اگر اللہ نے بنانا طے کیا تو تم جما میں چلے جاؤ گے پھر بھی بن جائیں گے کام ایک تو اسے ذہن میں رکھو اور ایک دوسری بات میں نہیں ہو اور دوسری بات یہ دھیان میں رکھو دیکھو یہ سنجیش یہ سننے جیسے دوسری بات یہ دھیان میں رکھو کہ جس کام کو بنائے تو گھر رک رہے یا جا رہے اس کام کا بننا اچھا ہے یا نہ بننا اچھا یہ تمہیں نہیں معلوم وہ اللہ کو معلوم ہے بالکل میں سچ کہتا ہوں کبھی تو کام کا بننا اچھا ہوتا ہے کبھی کام کرنا بننا اچھا ہوتا ہے میں مثال دوں قصہ ہے گلاپی کا تازہ ایک خوبصورت لڑکی چار پانچ گھرانوں میں سے اس کا پیغام ہر گھر میں ہمارے لڑکیوں کو ملے لیکن ساتھ ایک کو مل گئی وہ خوش چار کو نہیں ملی तुम चार के चेहरे पर हाय हमारा काम नहीं बना हाय हमारा काम नहीं बना और वो क्या पूछो बताओ काम बन गया साहब मेरा लड़की मिल गई आदमी मेरी बीवी बन गई लेकिन भाई थोड़ी मुद्दत गुजरी और कोई बात ऐसी निकल आई कि मिया बीवी में ठन गई और ऐसी ठही کہ طلاق مار گئی اور وہ بیوی چلی چلیے اپنے ماں باپ کے گھر اور کیا یہ ہوا اب جو ہوا سو ہوا تو جس کا کام بنانا وہ کیا کہتا ہے ہاں میرا کام نہ بنتا تو اچھا تھا اور جن کا کام نہیں بنانا وہ کیا اللہ تیرا شکر ہے ہمارا کام نہیں بنا بہت اچھا ہوا ہمارا کام نہیں بنا تو یاد رکھنا تم یہ مت سمجھو جو کام بنانے ہیں ارے وہ بننا ٹھیک ہے یا نہ بننا ٹھیک ہے اللہ کو بہتر معلوم تم تو وہ کرو جو اللہ کہہ دے پھر اللہ وہ کر دے گا جو تم کہہ دو گے یہ اللہ کا نام اللہ کا تیری ہی مانتے ہیں تو سے مانتے ہیں بھائی بمبل کے मुंबई के एयरपोर्ट पर शूटकेस्ट लेकर अंदर पासपोर्ट रूपये बोर्डिंग कार्ड हाथ में हवाई जहाज में बैठने की दे रहे रेगुलर मामला शूटकेस्ट नीचे रखा इसी काम में लगा चोर आया शूटकेस्ट लेकर भाग गया पासपोर्ट भी स्पेशल उसमें हाय میرا کام بگڑ گیا ارے اللہ کہاں گیا وہ چور گالیاں دیرا چور چور کہاں ملتا ہے وہ چور کیا جو مل جائے وہ چور کیا جو مل جائے وہ تو نا تجربے کار ہے جو مل جائے وہ تو چوری کے لیے بھی ذرا سیکھنی پڑ ہے چوری مطلب بغیر سیکھے چوری کرے نا تو چوری کر کے گٹڑ मुंह हाथ में उठा के चला और किसी ने भेजे से चोरा तो वो एक से दीवार पर से कूदा दखनी अंदर चोर बाहर ना तो निर्माते होते ही चोर और ये चोर नहीं पकड़ा गया और हवाई जल्द तोड़ उड़ा गया तो बहुत परेशान میرا کام بگڑ گیا کس ہائی جہاز میں جاتا فلاں کام فلاں کام فلاں کام فلاں کام سارا فلا فلا یہ وہ سب بگڑ گیا افسوس میرا کام نہیں بنا نہیں بنا نہیں وہ ہائی جہاز کٹ دیا سیری ہٹ گیا دروازہ بند اور پاسپورٹ نہیں ملا سوٹ نہیں گرا نے روش کیا ہائی گئے کلوڑا اور کو اڑنے سے گراؤ سب اچھا وہ جناب بھی میرے سمر گئے نا اے اللہ تیرا شکر ہے میرا کام نہیں بنا تیرا شکر ہے میرا سوٹ پیس بک ہو گیا اے لا تیرا شکر ہے اور اب چور وہ تلاش کر رہا ہے تاکہ دو ہزار روپیہ اس کو انعام دو بہت اچھا کیا یہ جو تم کام بنانے کی فکر میں ہو نا ارے سال بھر میں تم جا بنا اللہ نے بنانا طے کیا تو تم جماعت میں جاؤ گے تو اکیلا اللہ بنائے گا اور اللہ نے نہیں بنانا طے کیا تو گھر جاؤ گے تو بھی نہیں بنا سکو گے اور یہ معلوم نہیں کہ کام کا بننا ٹھیک ہے نہ بننا ٹھیک ہے ارے اللہ کے بھروسے کو شام لکھوا دو نا کام بنا تو بھی بیڑا پار نہ بنا تو بھی بیڑ آف پار بولو کون تیار ہو जेल कटने का बहुत डर लगता है ध्यान में जी और बोलो भाई और बोलो भाई भाई अभी साल के लिए त्याज चाहे दराजदीन थी जी चाहे कहीं और।, और बोलो भाई तब आज सुरहमान साहब اور بولو بھائی نکلو بھائی ان کے بھی چار مہینے چاہے فیسی چاہے درازی چاندل نہ بنائے گا کرو ہی مت دیکھنا اور لوگ بول رہا ہے بھائی ایک ساتھ لکھ بھائی اور بھائی پتہ وشو کے نئے بھی ہے کچھ تین چار نام پرانے بھائی نئے واہ واہ واہ واہ باہ واہ باہ واہ آپ اور نیو ماڈل دے دو نام جو پہلے نہ دیے ہو چلا دیا ہو تین چیلے کر دو تین چلا کیا ہو سال کر دو کم زیادہ کر دو چلو یونیفارم پہلے کا سنا تھا اب یہ بتاؤ اپنے اپنے مسجد جہاں نماز پڑھتے ہو وہاں جماعت کون بنائے گا جماعت بنانے کا شعبہ پہلے بنتا ہے جماعت مسجد کی بن کر کام کری خیر مسجد میں جماعت بانے اور وہ ڈرائی گھنٹے سے لے کر تو سال بھر تک کی جماعتیں بنا لے اتنی فکا بتائی تب یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے اپنی اپنی میں جماعت بنا کر کام مکانی کون شروع کرے گا کی مدد کرنے کے کیا مانا یوا کی مدد کرنے کے مانا یہ کی کی مدد کرتا ہے کرنے والی خدائی کی خدائی کی رات ہے خدائی ہی کرتے ہیں خدائی ہی کرنے والے ہیں لیکن جو اس کے راستے کو اختیار کرتا ہے اس کے سبب کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے اوپر رکھ کر سکتے ہیں ہم اگر دین کے کام کو اپنا اپنانیں گے دین کے کام کو اپنا کام سمجھیں گے تو اللہ کی مدد کو اللہ کی مدد کے ساتھ گاڑی چلتی ہے تمبا کی مدد اسے شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو امبا کی مدد کرتا ہے یا یعنی تمبا کے دین کے سامنے رکھتا ہے تما یلشان بھی اس کی مدد کر پائے گا قدیم نوال قبی العبیر خدا اے فاق قوت والے ہیں خدا احاط جس کی کرنے پر آنے کوئی اس کو روک نہیں سکتا کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا اللہ جس چیز کا دروازہ کھولے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا اور اس کا دروازہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا امواج لان منوالے ہمیں ایک دین کا کام دیا ہے اسے ہم مل جل کر اسے ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو کر اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو اپنا کام سمجھ کر کرنے, کرنے لگ جائیں اور خدا پاک خدا اس مروح سے مدد مانگتے رہیں خدا کی مدد آئے گی ضرور کا وعدہ اللہ کے وعدے کے اندر خلاف نہیں ہے خدا پاک کا وعدہ جب آئے گا تو کوئی چیز اس کی رکاوٹ نہیں کر سکے گی کوئی چیز اس کو نہیں روک سکے گی کوئی چیز اس کی مانے نہیں بن سکی اب ہمیں امبا جو وشال ہو نے ایک موقع دے رکھا ہے موقع دے رکھا ہے موقع کیا ہے یہ موت کی زندگی کا موقع ہے اس موقع کے اندر جو ان جتنا کرے گا اپنی جذبات کو اپنے خیالات کو اپنے واقف کو اللہ کے دین پر قربان کرے گا خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوگی خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو جو ہے توڑ نہیں سکتی اس کو جو ہے موڑ نہیں سکتی بس الاج رشان محمد والو ہمیں سب کو جو ہے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماوے خدا پاک ہمیں جو ہے تھوڑی سی زندگی کے اندر جو خدا نے ہمیں موقع دے رکھا ہے اپنے دین پر لگنے کے لیے اپنے دین پر قربان ہونے کے لیے قبول فرماوے اور خدا پاک اس کی برکت سے پورے عالم میں پوری اقوام کے اندر ہدایت کے دروازے کھولے یہ اللہ نشان بھوکو کو کوئی مشکل نہیں ہم اگر کوشش کرتے رہیں گے ہم اگر محنت کرتے رہیں گے ہم اگر اصول کے ساتھ آداب کے ساتھ چلتے رہیں گے ہم باقی مدد حق ہے یقیناً حق اور خدا کی مدد کے ساتھ کوئی جون بھی ٹکراوے گا اموا جلسان ہو ورمنوار ہوں اس کو فاسٹ فاسٹ فرمایں گے اور جو خدا کی مدد کے اندر آ جا وہ پیر پیر گا وہ پیر جابے گا جاگا اس کو جو ہے چمکاویں گے خدا اس کو دمکامیں گے لمبا ہمیں سب کو دین کی محنت کرنے کے لیے دین پر چلنے کے لیے دین کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرماوے اور ہمیں جو ہے اپنے دشمن شیطان سے محسوس فرماوے خدا پاک نے انسان کا ایک دشمن بنایا اور وہ دشمن کون ہے وہ ہے شیطان شیطان جو ہے اس کی کوشش کرتا ہے کہ انسان جو چاہے کرے لیکن خدا کے دین کے کام کرنا لگے وہ اس کے اندر رکاوٹ لانے کی وہ اس کے اندر جو ہے اس سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس راستے پر چل کر خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوگی تو پھر دنیا میں بھی اس کا بلا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا بلا ہے اس واسطے وہ پوری کوشش کرتا ہے اس راستے سے بچلانے کی اس سے پھسلانے کی بس اس کے اندر ایک ہی اس کا راستہ ہے تو خدا پاک نے بتلایا کہ نہ سیفان القما دون کو تقدور دیفان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن ہی بنایا کیا مطلب کہ ہم اس کو جوش نہ بنائے ہم اس کی بات نہ مانیں دشمن دشمن کی بات ماننے والا با... با... وہ کبھی جو ہے پلا نہیں پا سکتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا دشمن اگر کوئی خیر کی بات یہ کہتا ہے اس کے اندر بھی آدمی سوچتا ہے اس کے اندر بھی آدمی غور و فکر کرتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی کوئی مکاری نہ چھپے گی جو ہمیں خدا پاس نے یہ بتلایا شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کے دشمن بنائے رکھو یعنی تم اس کی باتوں میں مچاؤ اس کی باتوں پر اوپر قدم مت بڑھاؤ یہ تمہارے لیے خطرناک ہے یہ تمہاری لیے مہلک اللہ دشان ہو من والو ہمیں سب کو ہمیں سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں اور اپنے اپنے اپنے نفسوں پر اور عورت شیطان کے کہنے پر قدم اٹھانے سے ہماری حفاظت کروا دیں مسا سہید نام مولا نام محمد والا لو مولا نام گما سلائی واہی مولا لی مہمی مجھے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 رب اغفر ورحم وتجاوز عن ما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات کلنا بلے نا بلیم بلا کلو نا پلام محبنا کلنا جنوبنا و اصلافنا کی امرنا و سبت اقدامنا و على القوم الكافرین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 ربنا انتم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح صدورنا لا اوباؤں والفسوق بس بے نو من مجلام اللهم عيذنا خطا خطؤا والذنب كبارا وعيذنا باطلا من شرور نفوسنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب فلوپنا پاٹو نلوبنا ون واس نجوارہ ناجو ملک نا میہ شا پارتھ لا لا پپی جنا ویلاس ویس امو ہمہ جنا سواری سبھی اموا ہم جناس ویسے اموا ہمارے وَقَرِّقِ لُبْغَاكَ بُعْفَنَا وَخُذْ لِلْخَيْرِ بِالْوَاصِيِّنَا وَجَعْلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَحَى لِضَائِنَا اللهم انقفنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يزين ونسألك المسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم احي دينك كله في العالم كله اللهم احي دينك في العالم كله اللهم كله في العالم كله اللهم من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وان تجعل الحزر سهلاً إذا عاشئك لا إله إذا الله الحليف الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألكم موجبات الرحمة وعلى إمام الخرات بل گی مت من کل سلا مت میل لا دانگم ون لا پتا بلا ہمن پس بلا کرن لا کشتا بلا إلا نیل کرن لا پیتا إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فزل الله وفي أعين الناس فعطلنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقرمنا وعلى الصلاة المشقيم فسرقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآشرنا ولا تؤشر علينا وأعطنا ولا تحلمنا وانكرنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وادرنا من خزي الدنيا وعدها بالآخرة يا حي يا قيوب رحمتك نصرح أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا خلفت عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وقطية وإنا لا نسض إلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وفي العذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله وعاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عادل وآدل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيد رعا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سعازك من نبيك سيد محمد صلى الله عليه وسلم اللہ <سؤال> ہمارے گناہوں کو مارا فرما یا اللہ ہماری افواہوں سے گزر فرما ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ دین پر ثابت قدم فرما اے اللہ دین کی کوشش کرنے کے لیے قبول فرما اے اللہ تم نے اپنے جس کرم سے یا اللہ اس کوشش کو ظاہر فرمایا ہے اے اللہ اپنے اسی کرم سے یا اس کی حفاظت اللہ پوری پوری حفاظت فرما یاماں پوری پوری حفاظت کرم کا رہن معاملہ فرما معاملہ اے اللہ ہمارے گھرانوں کو یا ایمانی گھرانے بھرا دے اللہ سے آباد فرما اللہ ایمانی جگمگا گئے اللہ ایبانی انوارا سے جگمگا گے اللہ ایبانی انوارا سے جگمگا گے اللہ دین کی خدمت کرنے کے قبول فرما پروان اللہ ہر ہر گھر سے یا اللہ فیراہ میں نکلنے کی سورتیں پیدا فرمانے اے اللہ میں نکلنے کا شوق پیدا فرمانے اے بات میں نکلنے کی یا ماں سوتے پیدا فرمانے دے اللہ کی کو دور فرما یا بعد دشواریوں کو ختم فرمایا بیماروں کو شفا فری فرما یا پریشان کو دور کا شبولت کا محاملہ فرما پوری پوری جس گیری فرما یا فرما شامل حال فرما سنتی انتشار سے حکواب سے فرما <تصفح> اللہ اماں سمایت کو زندہ فرما یا اماں دلوں کو جوڑ دے, دے اماں کر یا اللہ کرنے والا بنا دے, دے رکاوٹوں کو دور فرما دے اماں فتم فرما دے, اللہ دے, دے اللہ سے قرضوں کی ادائیگی کی سے سوتے پہنا فرما دے قدم قدم پر اے اللہ مظلوم مدد ہمار دینی ہوائیں ایمانی زندگی کو زندہ بنوا دے زندگی کو www.attableague.com the revival